المباد من صحمن شريطیم بسم اللہ علیہ ولاك ذب و فاخذ نہ الله العظيم ہر انسان كى يہ خواہش ہوتى ہے كہ اس كے رزق ميں بركت ہو معاشى اعتبار سے وہ مستحكم ہو اس كى گھریليلو ضروريات پورى ہوں مال و دولت کے اعتبار سے وہ کسی کا محتاج نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں برکتیں عطا فرما دیں کہ جتنی ضرورتیں ہوں وہ اس کی آمدنی سے پوری ہو جائیں وہ قرض سے محفوظ ہو تکالیف مشکلات مصیبتوں سے محفوظ ہو یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے صبح سے شام تک انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے معاش میں برکت ہو میرے اور میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو قرآن سنت میں ایسے اعمال اور اوصاف کا تذکرہ آیا ہے کہ جن کو اپنانے سے انسان کی جان میں مال میں رزق میں خاص طور میں برکتیں ہو جاتی ہیں یہ وہ اعمال ہیں کہ جن میں رزق میں برکت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ان میں برکت کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے برکت کہتے کسے ہیں برکت اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز دیکھنے میں کم نظر آئے لیکن جب اسے استعمال کیا جائے تو وہ بڑھ جائے دیکھنے میں کم نظر آ رہی ہے اور استعمال کیا گیا تو وہ بڑھ جائے تو اسے برکت کہتے ہیں اور بعض نے کہا برکت اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں کہ تنخواہ اس کی محدود ہے اس محدود تنخواہ میں اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس چیز کا نام برکت ہے دونوں قسم کی مثالیں ملتی ہیں پہلے قسم کی ایک چیز کم نظر آ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ سب کی ضرورت اس سے مکمل ہو جائے اس کی مثال جس طرح صحیح بخاری کتاب المغازی بابو حضرت الخدیبیہ کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ اکرام کے ساتھ صلی الدیبیا میں جا رہے تھے ساڑھے چودہ سو صحابہ کی تعداد تھی تو جب اس مقام پر پہنچے تو راستے میں صحابہ کے پاس جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھوڑا بہت پانی بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ پانی بہت کم مقدار میں رہ گیا ہے اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر بہت مشکلات کا سامنا ہوگا جانوروں کو پلانے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچا کچھ پانی لے کر آؤ صحابہ اکرام وہ بچا ہوا پانی ایک کٹورے میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا اور آپ نے جب باہر نکالا تو آپ کی سے چشمے جاری صحابہ نے وہ پانی بھی پیا اپنے کو بھی بھرا اپنے جانوروں کو بھی پلایا اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا لیکن وہ پانی ختم نہ ہوا یہ ہے برکت کہ دیکھنے میں ایک کٹورا پانی تھا لیکن جب وہ استعمال کیا گیا تو چودہ سو سے زائد صحابہ کی تمام ضرورتیں اس سے مکمل ہو گئی اس چیز کو برکت کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب المغازی باب و الخندق میں واقعہ نقل فرمایا غزب الخندق کا موقع تھا بہت تندرستی تھی صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا خندق مسلسل کھود رہے تھے خندق کہتے ہیں بہت بڑا کھودا گیا تھا تاکہ دشمن اسے پار کر کے مدینہ کے حدود میں داخل نہ ہو سکے تو صحابہ جب وہ خندق کھود رہے تھے تو فخر کا عالم تھا ایسے حالات بھی آئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ گئے اس غزوے میں بھوک اور فقر کی حالت تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالت دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا اپنے گھر آئے اپنی گھر والی سے کہا کیا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں اس لیے کہ حضور نے کچھ کھایا نہیں ہے بھوک کے آسار آپ کے چہرے پر مایا ہیں صحابہ اکرام پر بھی بھوک کی حالت ہے گھر والی نے کہا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور جو ہے جو کو پیس لیتے ہیں اسے اس روٹیاں بنا لیں گے بکری کا یہ بچہ اسے ذبح کر کے سالن بنا لیں گے تم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور چند ایک وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں بڑے صحابہ انہیں دعوت دو دیگر کو دعوت نہ دینا اس لیے کہ سالن روٹی محدود ہے حضرت جابر بن عبداللہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے مختصر دعوت ہے آپ تشریف لائیے اور چند محدود جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں وہ تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے لوگو تم سب کے سب آؤ اس لیے کہ جابر نے تم سب کی دعوت کی اب اس وقت سے زائد کا مجمع تھا سارے صحابہ اکرام اٹھے اور حضرت جابر کے گھر کی طرف جانے لگے حضرت جابر خود دوڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے جا کر اپنی گھر والی کو خبر دی کہ تقریباً ایک ہزار سے زائد کا مجمع ہے وہ سب آ رہا ہے گھر والی نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی کاجی حضور کو تو بتلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب تک میں نہ آؤں تم نے ہانڈی اتارنی نہیں ہے روٹیاں پکانی نہیں ہے. جب میں آؤں گا اس کے بعد تم نے ہانڈی اور روٹیاں پکانے کا سلسلہ اس کے بعد شروع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آپ نے اس ہانڈی میں اپنا دہن ڈالا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کے اندر ڈالا پھر فرمایا حضرت جاگر کی گھر والی سے کہ ایک اور عورت, عورت کو بلاؤ وہ تمہارے ساتھ مل کے روٹیاں پکائے اور ہانڈی سے سالن ڈالتے رہو اسے چولہے سے اتارنا نہیں سارے صحابہ بیٹھے ہیں سالن ڈال ڈال کے دیا جا رہا ہے روٹیاں پک رہی ہیں ایک ہزار سے زائد افراد نے کھانا کھا لیا حضرت جابر فرماتے ہیں سب نے سیر ہو کر کھایا اور جب میں نے ہانڈی کا اٹھا کر دیکھا تو اتنا ہی گوشت موجود تھا جتنا تھا. یہ ہے برکت دیکھنے میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ دیکھنے میں جو سی لیکن جب اسے استعمال کیا گیا تو اتنا کہ ہزار آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا اس چیز کا نام برکت ہے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میں سے تھے چند دن گزر جاتے تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تم دس ہوا میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے ایک دن کہتے ہیں کہ پورا دن گزرا مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا دوسرا دن آیا مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو میں باہر راستے میں کھڑا ہو گیا کہ حضرت ابوگر صدیق آئیں گے ان سے مسئلہ پوچھوں گا اس بہانے ان کے گھر پر چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کچھ موجود ہو تو مجھے کھلا لیں گے صدیق رضی اللہ تشریف انہوں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے بتا دیا ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ فقر کی حالت میں ہیں انہوں نے کچھ کھایا نہیں تو انہوں نے مسئلہ انہیں کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عالین آئے انہوں نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر نے جواب دے دیا انہیں رخصت کر دیا انہیں بھی معلوم نہیں تھا یہ تمدشی کی حالت میں ہیں اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو حریرہ کو دیکھ کر مسکرانے نہ پھر آپ سمجھ گئے کہ ابو حیرا پر فقر کی حالت ہے اور اس نے کچھ کھایا نہیں ہے ابو حریرہ کا ہاتھ پکڑا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے کر آئے اپنے گھر کی بیٹھک نے بیٹھایا اور پیغام بھیجا گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز ہے تو ہماری طرف بھیجو گھر سے آواز آئی کہ ایک پیالہ دودھ آیا ہے کسی نے حدی میں بھیجا ہے اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری طرف بھیجو وہ ایک پیالہ دودھ کا بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو حریرہ سے فرمایا کہ جاؤ صفا کے اندر جتنے صحابہ ہیں سب کو بلاؤ یہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا اس کے نیچے بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے آج بھی وہ جگہ باقی ہے رسول کے پیچھے وہ جگہ ہے اور اسے نمایاں کر کے اوپر کر کے بنایا گیا ہے اور وہاں ستون پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی یہ صحابہ تھے, یہ دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم تھے اور ان کے استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان صحابہ کو بلایا گیا ابو کہتے ہیں پریشان تھا پیاتر سے پیو اور پیامایا اور پیو تیسری طرف اور تنخواہ نہیں ہے. دس, ہزار دس ہی ہے لیکن اس دس ہزار سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی جتنی ضرورت ہیں اللہ تعالیٰ جو کی کسی میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ اسلام کی ہے, اسلام نے اس کو کیا ہے کسی اور مذہب میں یہ لفظ اب یہ آیا رزق میں کس طرح برکت ہوگی ہر انسان یہ خواہش آتا ہے کہ برکت ہو جائے والد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گھر آئے. گھر میں گیزر لگا ہوا تھا کہ یہ, یہ, یہ تیری پیدائش سے میں نے خریدا تھا اس وقت سے لے کر آج تک یہ چل رہا ہے یہ خراب نہیں ہوا اسی کا نام برکت ہے بیس سال کا عرصہ گزرا حلال کی قیمت پہ لیا تھا. ولادت سے پہلے لیا تھا آج تو جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور یہ اپنی ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے نفع ہی دے رہا ہے کبھی نقصان نہیں ہوا کبھی اس کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہوئے بیٹا اسی کا نام برکت ہے تو برکت اس کو کہتے ہیں جس کام کے لیے انسان کوئی چیز خریدے اور اس سے وہ نفع پہنچے مکان خریدا سہولت آسانی رہائش کے لیے اگر اس میں راحت مل رہی ہے یہ برکت ہے کروڑوں روپے لگا دیے لیکن مکان میں سکون اور اطمینان نہیں مل رہا تو یہ مکان میں برکت نہیں ہے. لاکھوں روپے کی سواری خرید لیکن بیٹھتا ہے سکون نہیں ملتا آئے دن گاڑی خراب ہو رہی ہے کام نکل رہا ہے یہ اس میں برکت نہیں ہے گھروالی ہے بد اخلاق ہے بد کردار ہے زبان دراز ہے یہ گھر کی زندگی میں برکت نہیں ہے اولاد ہے نافرمان ہے یہ برکت نہیں ہے اولاد میں برکت کیا ہے کہ وہ بچے فرما بردار ہوں اطاعت گزار ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں جو حکم دیں اسے وہ پورا کریں گھر والی میں برکت کیا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے شور کے مال کی حفاظت کرے شور کے حکم کی اطاعت کرے اس چیز کا نام برکت ہے تو میں عرض کر رہا تھا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت میں برکت ہو اب ان کے لیے امان کون سے ہیں تو سب سے پہلا عمل ہے ایمان اور تقویٰ ایمان اور تقوا جب ہوگا تو اللہ رب سورہ آراف آیت نمبر چھیانوے میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے وَلو آمنوا اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تخوا اختیار کرتے من البتہ ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کا لیکن ان لوگوں نے جھٹ لایا تو ہم نے پکڑا ان کو ان کے عمل کے تو پہلا عمل اللہ رب الفرا ہے جب تم ایمان اور تقوا اختیار کروے تو میں تمہارے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دوں گا دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ دروازے نہ کھولے کھڑکی کھولے تو ساری <سؤال> زم سے ہے تمہاری زندگی میں تقواہ کسے کہتے ہیں تقوا کہتے ہیں عوامر کی ادائیگی کی نواہی سے اجتناب جس بات کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اسے پورا کرنا جس کام سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے بچنا اس چیز کا نام تقواہ تو جب انسان کی زندگی میں یہ تقوا آتا ہے اللہ پر ماتم آسمان کے دروازے کھولتے ہیں آسمان سے بارش برستی ہے ہم زمین کے دروازے کھولتے ہیں زمین غلہ اگاتی ہے پھر انسان کی فصلوں میں برکت ہوتی ہے آج دیکھیں پورے محنت کی آٹھ مہینے نو مہینے محنت کرتا ہے سیلاب آیا ساری محنت ضائع ہو گئی کیوں زندگی میں تقواہ نہیں ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے کہ انسان کو ویسے سزا دے دے دس مہینے کے ساتھ مہینے لگا اس نے محنت کی اور ٹڑیاں آئی اور ٹڑیوں نے اس کی ساری فصلوں کو کھا لیا ساری فصل ضائع ہو گئی کیوں برکت چلی گئی ان اللہ میرے بندوں میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا تم گنا کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم امام بخاری کے والد کا انتقال ہوا تو انہیں میرا میں بہت سامان ملا سامان بھی انہیں ملا تو انہوں نے کہا میں یہ سامان فروخت کرنا چاہتا ہوں جسے چاہیے وہ آ کر لے لے تو ان کے پاس چند تاجر آئے انہوں نے سامان دیکھا انہیں پسند آیا انہوں نے سامان کی قیمت لگا لی امام بخاری الحمد اللہ نے فرمایا تم بھی سوچو میں بھی تین دن سوچتا ہوں تین دن کے بعد تم آ جانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ لوگ چلے گئے بات ہو گئی اگلے دن دیکھا اور تاجر آئے اور انہوں نے کہا ہم ان سے رقم پہ ڈبل رقم پہ آپ سے یہ سامان خریدتے ہیں آپ یہ سامان ہمیں فروخت کر دیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا میں نے گزشتہ کل ان سے بات کی تھی رات میرے دل میں آیا کہ میں انہیں کو فروخت کروں تو میں اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتا میں نے ارادہ کر دیا تھا میں ان کو دوں گا تو میں انہیں کو دوں گا میں تمہیں نہیں دیتا حالانکہ شاہان اجازت تھی اس لیے کہ انہوں نے خود تین دن کی محبت لی تھی وہ چاہتے کسی اور کو بیچ سکتے تھے ڈبل نفع ہو رہا تھا فرمایا میں اپنے ارادے کو اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا انہوں نے کم نفع پہ پہلے والے تاجروں کو فروغ کر دیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی احتیاط پر مبنی زندگی گزاری تقوی پر مبنی اس لیے اللہ تعالی نے ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائی تو پہلی چیز ہے کہ انسان گناہوں سے کرے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں نمبر استغفار کرنا جب انسان استغفار کرتا ہے تو کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو چار نعمتیں عطا فرماتا ہے سورہ میں اللہ رب العزت نے چار انعامات کا ذکر فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں استغفار ہوگا گناہوں میں ندامت ہوگی تمہیں تمہیں دنیا میں چار گا. ربكم وہ میں تمہارے مال میں اضافہ تو اللہ رب الزت نے استغفار پر پانچ چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار کرے گا ہم اس پر آسمان سے پانی خوب برسائیں گے آج آپ دیکھیں آج سے چند مہینے پہلے تک سرحد کے بعض علاقے ایسے تھے کہ وہ لوگ سلاد ال کی نمازیں مسلسل پڑھتے رہے بارش نہیں برس رہی تھی وجہ کیا تھی گناہ تھے استغفار نہیں تھا جس قوم میں استغفار ہوتا ہے اللہ خوب بارشیں برساتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے بارشوں کا حد سے زیادہ برسنا یہ بھی ناراضگی ہے اور بارش کا نہ ہونا یہ بھی ناراضگی ہے بارش کا ضرورت سے زائد ہونا یہ بھی رب کی ناراضگی ہے بارش کی ضرورت کا ہونا اور نہ برسنا یہ بھی رب کی ناراضگی ہے تو اللہ تعالی ہے, پر میں بارشیں برساؤں گا دنیا میں کوئی ऐसी नहीं जो आसमान से पानी बरसाइ कर दी लेकिन किसी से कहे, आज आमान से बारिश को बरसा के दिखाओ जमीन से एक कौंटल तो निकाल के दिखाओ एक सेको तो बनाकर दिखाओ एक माल्टा तो बनाकर दिखाओ एक अनार को तोड़ने के बाद उस अनार के एक, एक जुस में रस डालकर तो दिखाओ एक गने में मिठास डालकर दिखाओ साइंस आसमान को पहुंच जाए रब ने जो बनाया है रखी बनाई हुई एक चीज साइंस नहीं पैदा कर सकती اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ سب میرے اختیار میں میرے بندے جب تو استغفار کرے گا میں بارشیں برساؤں گا نمبر دو میں تمہارے مال میں مدد دوں گا بڑھاؤں گا آج ہم جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس پوچھ رہے ہوتے ہیں, مال کیسے بڑھ جائے کبھی مالدار کے پاس جا کر مشورے کرتے ہیں رب مشورہ دے رہا ہے قرآن بتا رہا ہے استغفار کرو ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے وہ بنینا, ہم تمہیں اولاد دیں گے آج اولاد کے لیے کی کھاتے ہیں کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس کبھی ایک ڈاکٹر کبھی ایک حکیم کے پاس اللہ کہتا ہے, گناہوں پہ ندامت کرو میں تمہیں نرینا اولاد دوں گا وہ جنات میں تمہیں باغات دوں گا انسان کی فطرت ہے وہ خوبصورت چیز سے خوش ہوتا وہ کہ زمین میں ہو زمین میں باغات زمین پرو تازہ نئی قسم کے پھول ہو تاکہ وہ دیکھے اور اسے راحت ملے تو اللہ نے آج تو پانی پہ جگڑا ہے پانی نہیں مل رہا نہ ہے اللہ رب العزت ملک میں, میں نعمت کو لے لوں اور میں پانی کو زمین کے اندر لے جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے نکال سکے اگر میں پانی کو زمین کی میں لے جاؤں بس کوئی ہے جو تمہیں میٹھا چشمہ جاری کر کے دکھا سکے اللہ ہیں, کوئی نہیں زندگی میں اگر آج ہمارے ہوتا, گناہوں سے ہوتا, اللہ رب العزت کی اللہ نے برکتیں ڈال دیتے ہیں آج نماز کا اہتمام کوئی نہیں ہے صبح سے شام تک وہ اپنی کاروباری مصروفیت میں لگا ہوا ہے سب کو راضی کرتا ہے رب کو ناراض کرتا ہے اس لیے وہ سب ناراض ہوتے ہیں جو رب کو راضی کرتا ہے اس سے سب راضی ہوتے ہیں اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کوئی راضی نہیں ہوتا قرآن کے لیے فرماتے وقمر اللہ کا سوال حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا وصبر علی اور اس نماز پہ جمع رہو ہمیشہ پڑھو یہ نہیں صرف جمعے کی نماز پڑھی باقی ہفتہ چھٹی نہیں وصقبر علی نماز پہ جمع رہو لا نس ال ہم آپ سے سوال نہیں کرتے رزق کا نخ نو ہم آپ کو رزق عطا کریں گے اللہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو گے نخ نو ہم آپ کو رزق دیں گے اس لیے نماز پڑھنے والے کے رزق میں انشاءاللہ شاء اللہ تنگی نہیں آتی اگر کبھی آ رہی ہوگی وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہوگا اس کا غزو سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کی نماز میں خوش و خصو نہیں ہوگا طہارت کا اہتمام نہیں ہوگا اس کے رزق کے اندر رزق حلال کا نہیں ہوگا نظر کی حفاظت نہیں ہوگی دل و دماغ معطر اور پاک نہیں ہوگا اس کی رزق میں برکت نہیں ہوگی ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے انصلاحا انلفاشا ابل بن کر ہر بے حیائی سے ہر برائی سے ہر گناہ سے نماز روکتی ہے اللہ کے انسان کو قریب بنا دیتی ہے اور رزت کے دروازے انسان پہ کھل جاتے ہیں. اس لیے تیسرا عمل کہ اگر ہم چاہیں رزق میں برکت ہو نماز کا خوب اتمام کرتے نمبر چار تو اللہ کی ساتھ پہ بھروسہ ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میری ذات پہ توقع کرتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں اور میں پھر اس کو حزب عطا کرتا ہوں سور طلاق آیت نمبر تین میں ہے وہ ہسو ہو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے قد جعل اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر ہے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فَهُوَ جو اللہ پہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے اس لیے چوتھی چیز زندگی میں ہو اسباب پر نگاہ نہ ہو بلکہ خالق پر نگاہ ہو مسبب پر نگاہ ہو اسباب انسان کرے لیکن اللہ رب الصر کی طرف نگاہ ہو کہ پانی سے پیاس نہیں بجھے گی اللہ کے حکم سے بجھے گی یہ کھانا مجھے سیر نہیں کرے گا اللہ کے حکم سے میں سیر ہوں گا اولاد سے مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا گھر سے مجھے راحت نہیں ملے گی جب تک رب لم یصل کا حکم نہیں ہوگا تو ہر چیز کے اندر اصل چیز تو ہے صحابہ کی زندگی میں توقل بہت تھا حضرت بن نافع رضی اللہ تعالیٰ ہو نےاؤ ڈالا ہے ہم نے کچھ دیر یہاں ٹھہرنا ہے تم لوگ یہاں سے کوچ کر جاؤ اور چلے جاؤ صاحب کا حکم تھا اللہ کی ساتھ پہ تو ہم نے ایسے لوگ تو دیکھے تھے کو خطاب کرتے تھے آج تک ایسی مخلوق نہ دیکھی جو جانوروں کو خطاب کرے صحابی کی تقریر ختم ہوئی صحابہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے دو دو دھائی دھائی گھنٹے کی نہیں مختصر سے جملہ ہوتا تھا اتنی بات کہ تھی ہر ایک درندہ اپنے اپنے بچوں کو لیتا ہوا جنگل سے نکلنے لگا شیرنی نے اپنے بچے کو لیا ہے لومڑی نے اپنے بچے کو لیا ہے چیری نے اپنے بچے کو لیا ہے سب نکل گئے بربر بر قوم نے دیکھا تو وہ قوم ساری کے ساری مسلمان ہو گئے کہ جانور جب ان کی اتنی اتباع کرتے ہیں،, فرما کرتے ہیں تو ان لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے برقق لوگوں صحابہ اکرم کا اللہ کے ساتھ کا لشکر گیا تاریخ قبری میں واقع ہے. سامنے دریا آ جاتا ہے صحابی رسول اپنے ونعم جانوروں کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں سمندر پار ہو جاتا ہے لیکن گھوڑے کے پاؤں کے کور بھی پانی سے تر نہیں ہوتے یہ ہے اللہ کے ساتھ پہ بھروسہ تو چوتھی چیز اللہ پہ جتنا انسان کرے گا اللہ میں برکت ڈالیں گے نبی نہانک کسی پرندے کے مل نہیں کارخانہ نہیں فیکٹری نہیں بینک بینس اور جائیداد نہیں تو جب اللہ ان پرندوں کو ساپ جیسے درندے کو شیر جیسے چیزیں پھاڑنے والے درندے کو اللہ دے رہا ہے تو اللہ العزت, کو رزف دے گا جب اس کی زندگی پانچواں وصف قناعت جب انسان کی زندگی میں قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے انسان اسے راضی ہو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے گلے شکوے نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو مستغنی کر دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِمَا قَسَمَ اللَّهُ النَّاسِ. تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام لوگوں میں سب سے مستغنی اور مالدار کر دے گا تو کناات والا انسان سب میں مالدار انسان ہوتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے نصف المعیشہ. جو آدمی کناات اختیار کرے گا یہ اس کے لیے آمدنی ہوگی قناعت کا مطلب ہے اپنی ضرورتوں کو کم کر دینا ایک لباس بہت ہے ایک بہت ہے درمیانہ خریدنا ایک کھانا بہت آنا ہے ایک ادنا ہے درمیانہ لینا ہر چیز میں قناعت کرنے سے انسان کے اخراجات بچ جاتے ہیں نمبر چھ چھٹا عمل جس کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ حج اور عمرہ ادا کرنا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تابعو بین الحج جی والعمرہ تم مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو فرین فیان الفقر و اس لیے کہ یہ دونوں حج اور عمرہ انسان کو فقر سے اور گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں اس آدمی پہ فقر نہیں آتا جو حج اور عمرہ کرتا ہے اس طرح گناہوں سے بچاتے ہیں کمائے انسان کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح کے بٹی میں لوہے کو ڈالا جائے تو میل کو چیل ختم ہو جاتی ہے سونے اور چاندی کو ڈالا جائے تو میل کو چیل ختم ہو جاتی ہے اس طرح آپ نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو اللہ فخر کو بھی دور کرے گا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا بعض لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج اور عمرے پہ نہیں جاتے اس وجہ سے کہ اس میں رقم خرچ ہو جائے گی اسے دیکھتے ہیں کہ آنے جانے کا وہاں کے اخراجات اتنے لگیں گے اس وجہ سے وہ نہیں جاتے حالانکہ وہی پیسہ کسی اور کام میں صرف ہو جاتا ہے بیماری پریشانیاں تکلیفوں میں لگ جاتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے بعض لوگ شادیوں میں دس دس لاکھ روپے لگا دیتے ہیں مکان بناتے ہوئے پچاس پچاس لاکھ روپے گاڑی خریدی لاکھوں لگ گئے لباس میں روپے خرچ کیے لیکن حج عمرے کے لیے اللہ کے گھر دیکھنے کے لیے انہیں توفیق نہیں ہوتی تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی, زیارت کی توفیق عطا نبی اکرم وسلم کے روزے کی کی فرمائے انسان اگر دل سے دعا کرے اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کر دے اللہ, اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے. اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور انسان ایک دینار میں بھی حج کر کے واپس آتا ہے اور وہ دینار بھی باقی ہوتا ہے مال کی برکت کیسی ہے, ہے. مرید تھے حضرت سے فرمایا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں حج کروں اللہ کا گھر دیکھوں تواف کروں عمرہ کروں لیکن میرے پاس پیسے کوئی نہیں کیسے جاؤں قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں دل بہت چاہ رہا ہے لیکن حساب نہیں ہے حضرت جنید بغدادی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا ایک دینار کا نکالا اور اپنے اس میر کو دیا کہا جاؤ یہ لو اور اپنے حج کا ارادہ کرو نکل پڑو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ والوں کے رزق میں برکت کیسی ہوتی ہے یہ ایک دینار لے کر نکلے جیسے باہر نکلے جس راستے سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے ان دنوں میں قافلے اونٹوں پر گھوڑوں میں کرتے تھے تو یہ اس راستے میں کھڑے ہو گئے قافلہ حج کا جانے لگا تو انہوں نے ان کو روکا پوچھا بھائی لوگ کہاں جا رہے ہو کہا جی حج کے لیے کہا جی میرا بھی ارادہ حج میں بھی جانا چاہتا ہوں تو جو کا امیر تھا اس نے دیکھا تو اس نے ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے اس لیے ایک شخص ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا اور اس نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی سواری خالی موجود ہے جانا چاہتے ہو آ جاؤ انہوں نے اس کو ساتھ بٹھا دیا اب یہ قافلہ جانے لگا جہاں وہ رکتے کھانے کے لیے قافلے والے رکتے تو اس کو بھی کھلاتے کہ یہ مہمان ہے جہاں ٹھہرتے اس کو بھی پانی پلاتے کھانا کھلاتے چلتا گیا چلتے چلتے حج کر دیا کر دیا کر دیا جب وہ واپس آنے لگا تو یہ ساتھ ساتھ تھے انہوں نے ان سے کہا سواری خالی ہے بھی آؤ اور ان کو ساتھ کر لے کر آئے جس جگہ سے ان کو لے کر گئے تھے اسی جگہ پر ان کو چھوڑ دیا ان کے جیب میں دینار تھا یہی ایک دینار لے لو فرمایا نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد آئے ح آپ نے ایک دنار دیا تھا برکٹال موجود ہے حکرت میں خرچ کرنا جب میں رکھو گے تو برکت ہوگی خرید ہو گے تو امید ہے اللہ اس میں برکت ڈالیا اللہ والوں کے رزق میں, میں اخلاق ہوتا ہے اسباب اللہ پیدا کرتا ہے ایک چونٹی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے گھر کا تواف کروں سوچنے لگ گئی میں کیسے کروں کہاں بیت اللہ کہاں میں, میں کہاں حرم پہنچ سکتی ہوں. دل میں ارادہ آیا اللہ تو ہر ملوق کی ہر بات کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا پرندہ نیچے بیٹھا پرندے کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی پرندہ گیا اللہ نے پرندے کو طاقت دی یہ بادشاہ میرے دل میں ارادہ آیا تُو مجھے وہاں سے لے کر آیا اور اپنے گھر پہنچا دیا تو جب اللہ پہنچانا چاہے جب چیونٹی کے لیے پیدا کر سکتا ہے اشرف المخلوقات انسان کے لیے نہیں کر سکتا لیکن ہم مخلص ہوئی نہیں ہم اپنے گھر بنانے کے لیے تو سوچتے ہیں دولت پیسے مال کے لیے تو مال جمع کرتے ہیں کبھی اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے ہم نے ملتان کی ایک عورت تھی وہ کپڑے سلائی کرتی تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سنا تھا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے عمرے میں کپڑے سلائی کرتی جو پیسہ بچتا تو اس نے ایک بکس بنایا تھا اس میں ڈال دیتی جو بچتا اس بکس میں ڈالتی دو سال کے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اس سے عمرے کا خرچہ پورا ہو سکتا تھا عمرے پر گئی واپس آئی وہاں کسی عرب سے ملاقات ہوئی تمام کے دوران تو انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کے طور پر اسے رقم دے دی وہ اس نے ہاتھ کھولا تو وہ دینار تھے اور جب وہ واپس کیے یہاں آ کر جب اسے اپنی کرنسی میں تبدیل کروایا تو وہ اس مال سے گنا زیادہ تھا تو جب اللہ لوٹانا چاہتا ہے اخلاص پر ہی لوٹا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنی ہوتی ہے وہ حج اور عمرہ مسلسل کرنا. نمبر سات صبح کے وقت میں اللہ نے برکت ڈالی ہے جو آدمی رزق کو صبح کے وقت تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بارک فی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال یہ سننے ابھی داؤد کی روایت ہے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال تو صبح کا وقت برکت وقت تھا لیکن آج گنگا الٹی چل رہی ہے گیارہ بجے ہم اپنی دکان کھولتے ہیں رات ایک بجے تک ہمارا کاروبار چلتا ہے ہمارے ہاں نمازوں کا اہتمام کوئی نہیں تلاوت کوئی نہیں فجر کا قیمتی وقت تحج کا قیمتی وقت ہمارے سونے گزر جاتا ہے اس لیے آج ہمارے میں کوئی اللہ کے رسول نے سال پہلے جو رزق میں برکت کی دعا فرمائی اور برکت کا وقت بیان فرمایا وہ صبح کا وقت ہے اس لیے جو فجر کی نماز جماعت سے ہے ذکر تلاوت کرتا ہے اس کے بعد دکان کھولتا ہے اس کے میں خوب برکت ہوتی ہے اور جو آدمی 11 بجے تک سویا ہوا آدھا دن تو اس نے ویسے گزار دیا قیمتی وقت جو تھا وہ ویسے اس سے چلا گیا اب جب یہ اٹھتا ہے تو سارا دن سستی ہوتی ہے سارا دن کاجلی ہوتی ہے کبھی ایک جگہ لیٹا کبھی دوسری جگہ لیٹا ایک سے جھگڑا دوسرے سے جھگڑا رزق میں برکت نہیں ہوتی صبح اٹھنے والا تازہ ہوتا ہے اٹھنے والے میں چستی ہوتی ہے اس کے مزاج میں اللہ نرمی لے کر آتا ہے اللہ کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے ہر آنے والے کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اس کے کاروبار میں دگنی رات برکتیں ہوتی ہم انگریز کے طریقے پر چلے ہم نے 11 سے 12 بجے اپنی مارکیٹ کو کھولا دن کی ساری نمازیں ہم سے چلی 12 ,1 بجے تک ہماری مارکیٹ کھلی پھر آ کر کھانا کھایا وہ کھانا بھی نہ ہوا میرے پر بخار بن گیا نت نئی بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا اور جب صبح گیارہ بجے تو آنے والا گراہک کوئی نہیں اب رکھا ہے قاری صاحب کو تم منزل پڑھو تم پڑھو برکت ہو دوسرے پڑھنے سے جس طرح انسان کے اپنے سے پیٹ بھرتا ہے خدا کا کلام خود پڑھنے سے فائدہ پہنچتا ہے تو آج ہم نے کلام اللہ سے تعلق چھوڑ دیا صبح کے قیمتی وقت کو سونے میں ضائع کر دیا راتے انٹرنیٹ کیبل فیس بک میں گزر گئی سے آئے؟ پھر کہتے جی جادو ہو گیا اور فلاں نے جادو کیا ہوگا فلاں نے کیا ہوگا فلاں, فلاں دار کیا ہوگا تو میں ناچاکیا, گئے اصل وجہ دین سے دوری ہے. آٹھواں سبب جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوگی وہ ہے سلا رحمی قائم کرنا رشتوں کو برقرار رکھنا خونی رشتوں کو جو باقی رکھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا نبی اکرم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے اسے چاہیے کہ سلا رحمی کو قائم کریں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضور نے رزق اور عمر میں برکت کا ذریعہ داروں کے ساتھ تعاون کو بتایا اس لیے اگر اللہ تعالی نے مالی ہو ہو میں کوئی ہو فقیر ہو مالی تعاون کیا جائے کوئی بیمار ہو عیادت کے لیے انسان جائے. انتقال ہو جائے جنازے میں شرکت کرے پریشان حال ہو تو جا کر تسلی دے کوئی مصیبت تو اس کے ساتھ جسمانی سواب ملے گا. نمبر ایک رحمی کا نمبر دو سڑقے کا نمبر ایک سیلاحی کا نمبر دو سڑکے کا اس لیے اگر رشتے دار نے مستحق ہوا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, ہے. سواری پر بیٹھے ہوئے تھے ایک دیہاتی آرادی سامنے سے آیا عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اتر گئے اور اس دیہاتی کو اپنی سواری بھی دی اور اپنا امامہ اور چادر بھی دی اور بہت اس کا اکرام کیا ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو دیہاتی لوگ ہیں معمولی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں آپ نے سواری بھی دی اتنا اکرام بھی کیا تو کیوں کیا تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ میرے والد کا دوست ہے تو میں نے رحمی کو قائم رکھنے کے لیے اسے سواری بھی دی اور اچھا سلوک کیا تو رحمی سے رزق میں برکت نو. عمل جس سے رزق میں برکت ہوگی وہ ہے کمزوروں پہ خرچ کرنا جو لوگ کمزور ہو, مالی اعتبار سے جب ان پہ انسان خرچ تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں, فوراً عرشوں پہ پہنچتی ہیں اور رزق میں اللہ برک ڈالتا ہے جاتی مگر تمہارے کمزور ہے اللہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں مدد کب کرے گا دے گا جب تم اپنے تعاون کرو گے کز پہ قابض نہیں ہوگے کہ یتیم ہے تو اس کا مال لے لیا جائے عموماً بےواؤں کے مال پہ قبضہ کر دیا کمزوروں کی زمینوں اور مال قبضہ کر دیا یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو پسند کیا ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کرے برکت آتی اردو کی ایک کتاب میں لکھا ایک بیوہ عورت کی زمین تھی اور اسے وہ زمین شوہر کے انتقال کے بعد ملی تھی اس کا یہ خیال تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں یہ بڑے ہو جائیں تو میں اس زمین میں اپنے لیے سر چھپانے کی جگہ بناؤں گی وہ زمین قیمتی جگہ پر تھی روڈ کے کنارے پر تھی اور سامنے سے روڈ گزر رہا تھا اس کی مالیت بہت تھی علاقے کے اندر ایک مالدار انسان تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں بچے چھوٹے ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے جا کر اس زمین کے کاغذات بنوا دیا بنوانے کے بعد زمین پر قبضہ کر دیا بیوہ عورت کہتی رہی کہ یہی میرے پاس جگہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ایسا نہ کرو اس نے کہا نہیں یہ جگہ تو میری ہے اس عورت نے کہا یہ میرے شوہر کا حصہ ہے مجھے وراثت میں ملی ہے اس نے ایک بات نہ مانی زمین پر قبضہ کیا اور اگلے دن شروع کر دی اس کے دولت بھی تھی تعلقات بھی تھے پیسہ بھی تھا یہ غریب جہاں عورت جاتی کوئی اس کی بات نہ سنتا تو اس نے پھیرا کر یہ دعا کر دی کہ اے اللہ اس نے مجھ سے زمین ہے تو اس زمین میں تو اس کی قبر بنا اس زمین میں تو اس کی قبر بنا جو زمین اس نے میرے سے چھینی ہے چند دن ہی گزرے تھے اس کی کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی تو یہ وہاں سے گزرنے لگا اگلی گاڑی میں اس کا بیٹا تھا پچھلی گاڑی میں یہ تھا تو بیٹے پر حملہ ہوا اور بیٹے کا قتل ہو گیا اور بیٹے کو اسی زمین میں بیٹے کی قبر بنی چند ماہ گزرے اس کا گزر ہوا چند دوست اس کو لے کر گئے دعوت میں اور دعوت سے واپسی میں اس کو کچھ کھلایا نیم بے ہوی کی حالت میں اس کو قتل کر دیا تو دونوں باپ بیٹے کی خبر اسی زمین میں بنی بےبا نے تو ایک کے لیے بدوا کی تھی کہ تیری قبر بنے لیکن اللہ کا قانون دیکھیں پھر دونوں کی قبر وری پر بنی اور ان کو وہ زمین نصیب نہ ہو سکی تو جو ضریفوں کا مال کھاتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا اسے وہ مال اس سے نکل جاتا ہے کسی نہ کسی راستے سے اس لیے شریعت حکم یہ دے رہی ہے ہل تم سرونا وطر سکون بھی اللہ نے مال دیا ہے کمزوروں پہ خرچ کرو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مال میں خوب برکت ڈالتا ہے وجہ یہ ہے کہ کمزور دعائیں اشلاس سے کرتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تنگست ہوتا ہے تو اس کی دعائیں خلوص بہت ہوتا ہے سچ بولنا سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سچ بولے گا اللہ اس کے رزق میں خوب برکت ڈالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے البان رکھا دو بے وشرا کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک یہ جدا نہ ہو بھئی پوری بھائی جب یہ دونوں سچ بولیں گے اپنی بات کی خوب وضاحت کریں گے خیب کو چھپائیں گے نہیں اللہ ان کی بے میں برکت ڈالے گا و ان قطمہ و اگر بے وشرا کرنے والے بات میں جھوٹ بولیں گے مجھے تب اللہ ان کی برکت کو مٹا دے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تاجر ہمیشہ جھوٹ بولنے والا چند دن تو کما لیتا ہے مستقبل میں اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے تکلیفوں مصیبتوں میں ہوتا ہے اور اس کا کاروبار آہستہ آہستہ ٹھپ ہو جاتا ہے سچ بولنے والے کو اللہ ترقی دیتا ہے شروع میں مشکلات ہوتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں مستقبل فکیر ایک واقعہ ہے ایک فکیل اتنا میں اس کی زندگی گناہوں میں گئی رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی ایک عالم کے پاس گیا اس نے اس کو ایک نصیحت کی تم وکیل ہو بس سچ بولا کرو جھوٹا مقدمہ کبھی نہ لینا سچا مقدمہ لینا اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا جج تک بات پہنچانا جھوٹی بات کبھی نہ لینا اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا اس وکیل نے اس عالم کی بات سنی اور یہ آیا اور اس نے فیصلہ کر دیا سچا مقدمہ لوں گا جھوٹا نہیں لوں گا حالانکہ بڑا تعلیم یافتہ تھا بہت تیز انسان تھا لوگ اس کے پاس آتے اور بڑی بڑی فیسیں اس کو دیتے لیکن یہ پوچھتا اگر جھوٹا ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مقدمہ نہ کئی مہینے گزر گئے کوئی اس کے پاس سچا مقدمہ نہ آیا تنگ دستی گھر میں فاقہ گھر میں آ گیا گھر والی نے کہا کیا ہوگا انہوں نے کہا پریشان نہ ہو میں نے پر فیصلہ کرنا ہے اور اللہ کی ساتھ امید ہے اللہ مجھے سچ میں اسے اس دھوکنا دے گا جب انسان نیت پہ سچا ہوتا ہے دل میں اخلاص ہوتا ہے اور انسان اللہ کے لیے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے اللہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے بیال مددگار اللہ اس کی مدد کرتا ہے پھر کسی اللہ نے مدد کی علاقے میں مشہور ہو گیا ججوں کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹا مقدمہ نہیں لیتا صرف سچا مقدمہ لیتا ہے تو اب ان کے پاس جاتے تو ایک سے دو پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا ایک پیشی میں دوسری پیشی میں آتے فیصلہ ہو جاتا کہ یہ انسان سچا ہے سچ بول رہا ہے جھوٹ نہیں بولتا تو لوگوں کا رجوع بڑھ گیا سچے لوگوں کا کہ فیس بھی کم ہے بولتا بھی سچ ہے معاملہ بھی جلدی ادا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی اتنی آمدنی ان کے پاس شروع ہوئی کہ اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو مال بھی دیا اور پھر جب ضرورت پڑی ایک جج کی کہ ایک کا انتقال ہو گیا اور وہ سیٹ خالی تھی ضرورت تھی کسی کو جج بنایا جائے تو ان ججوں نے مشورہ کیا کہا فلاں جو وکیل ہے بڑا سچا اور نیک آدمی ہے اس کے اندر صلاحیت اور بھی ہے کیوں نہ اسے بنا دیں, تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وکالت کی جگہ سے اٹھا کر جج کی سیٹ پر بٹھا دیا سچائی ہمیشہ انسان کو نفع دیتی ہے اور جھوٹ آرزی طور پہ فائدہ دیتا ہے سچ کا نفع مستقل ہوتا ہے جھوٹ کا نفع وقتی طور پر ہوتا ہے سچ سے اللہ کی برکتیں جھوٹ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کو ایک بات کے لیے کئی بولنے پڑتے ہیں سچ بولنے والے کو ایک جملہ بولنا پڑتا ہے سچ بولنے والا چاپلوسی نہیں کرتا جھوٹ بولنے والا اپنے کاروبار کو چاپوی چلاتا ہے سچ بولنے والا بات کا ہوتا ہے اس لیے آنے والے لوگوں کی ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں برکت چاہتے ہو زبان پہ جھوٹ لیکن آج آپ کسی بھی مارکیٹ میں جاؤ کسی تاجر سے بات کرو وہ جھوٹ بولوں کاروبار کیسے چلے گا دوں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے یعنی ہمارا ذہن ایسا تعلق ہٹ کے جھوٹ پر پر انسان کا گمان آیا اس میں, میں برقت نہیں ہر آدمی اپنے حد تک دھوکا دے رہا ہے آپ کسی موٹر سائیکل والے کے پاس جائیں پنچر پنچر میں ٹیوب تبدیل کر دے گا کسی کے پاس آپ اپنا فریزر لے کر جائیں اور اس میں کام 300 کا ہوگا وہ دو ہزار روپئے فیس گا موبائل والا تین سو کا خرچہ ہے وہ چار ہزار روپئے بتا رہا ہے کھانا پکانے والا ساری وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے جو مارکیٹ میں سب سے ہلکی اور لوکل چیزیں ہیں. وہ دو, دو دن کا کھانا کھلا رہا ہے تو ہر جگہ پر جب شروع ہوئی ہر جگہ میں جب اور جھوٹ شروع ہوا اللہ نے برکت اٹھا لی. آمدنی ہزاروں روپے ہے ہزار روپے کی آمدنی ہے لیکن میں برکت نہیں پیسہ نہیں ہے کماتے بہت ہیں مستقبل کے لیے بچ نہیں رہا کیونکہ سچائی کوئی نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو انسان اختیار نمبر گیارہ ہجرت کرنا جو انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں وہ اللہ قُتِلُوا او محاط وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دی گئے یا ان کا انتقال ہوا لَا رِزْقًا حسنًا. ضرور بزرور. اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکت دے گا اور انہیں بہترین رزق عطا کرے گا ان اللہ اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے راستے میں ہجرت کی یعنی ہمارے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کیا اللہ کے راستے میں نکلا تبلیغ کے لیے لوگوں کو دعوت دی گھر بار چھوڑ کر مال لگایا وقت لگایا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. اس لیے جو دین کے لیے وقت دیتا ہے جان دیتا ہے مال لگاتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ نوازتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوگی جو آدمی دین پہ چل رہا ہوگا اس کے رزق میں بڑی برکت ہوگی مالی بڑی فراوانی ہوگی مسائل مشکلات سے محفوظ ہوگا اللہ رب العزت دیکھتا ہے یہ میرے دین کی حفاظت کر رہا ہے اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے من ہی اللہ ہی کان اللہ تم ہمارے بن جاؤ ہم تمہارے بن جائیں گے تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے جس کا اللہ اس کا سب جس کا رب, اس کا سب اور جس کا اللہ نہیں اس کا کچھ نہیں اس لیے اصل چیز ہے اللہ کو اپنے قریب بنانا سلطان محمود حزرگی نے ایک دن کہا اپنے نوکروں سے حزرا سے خادموں سے کہا جس کو جو لینا ہے اس پہ ہاتھ رکھو اس کا ہوگا سونا بکھیر دیا چاندی بکھیر دی مال اور دولت سامنے بکھیر دی کوئی جاتا چاندی پہ ہاتھ رکھتا کوئی سونے پہ ہاتھ رکھتا کوئی دولت پہ ہاتھ رکھتا کوئی اسباب پہ ہاتھ رکھتا لیکن سلطان کا جو ایک وزیر خاص خادم خاص کا آیاز سلطان نے دیکھا وہ سلطان کے دائیں طرف کھڑا ہے سلطان نے کہا بھی سب لوگ ہر, ہر چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں جاؤ تم بھی کسی سونا چاندی پہ ہاتھ رکھو تمہارا ہو جائے گا اس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے سلطان چاہیے سلطان کہا جس کا سلطان ہوگا اس کا سب ہوگا جس کا سلطان ہوگا اس کا سب ہوگا جس کا رب ہوگا اس کا سب ہوگا جو حق کو اپنی منشا اور مقصود اور زندگی کا مقصد بنائے گا اللہ مال اور دولت اور ضرور کو قدموں میں لائے گا اسی اللہ نے فرمایا جو میرے لیے ہجرت کرتے ہیں میری دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں دین کو پھیلتے ہیں ہم بہترین ان کو حضم عطا فرمائیں گے نمبر بارہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس رزب میں برکت ڈال دیتے ہیں سورہ صبح آئےت نمبر انتالیس میں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزب کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے گا وما من اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا نائب اور بدل تمہیں ادا کرے گا وہی وہ بہترین عطا کرنے والا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میرے راستے میں خرچ کرو میں اس کا بہترین بدل تمہیں عطا کروں گا دیکھیں آج اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ پلاٹ خریدو ایک سال کے بعد یہ دس لاکھ کا پندرہ لاکھ میں بکے گا ہم فوراً اس پہ پیسہ لگاتے ہیں کوئی ہمیں کہتے ہیں یہ کہ گاڑی خریدو مہینے بعد لاکھ روپے نفع دے گی اس پہ پیسے لگاتے ہیں کوئی زمین کا بتائے مکان کا بتائے جگہ کا بتائے فوراً اس پہ پیسہ لاتے ہیں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم میرے راستے میں دو میں تمہیں بہترین نفع دنیا میں دوں گا رفتے وادے پر اعتماد کوئی نہیں آج مسلمان اللہ کے نام پہ نہیں خرچ کرتا جو اللہ وعدہ کرے جس کے وعدے میں جھوٹ کوئی نہیں کاروباری تو جھوٹ بولے گا وہ بولے گا یہ دس لاکھ کی چیز پندرہ میں ہو جائے گی وہ پندرہ میں کیا ہوتی ہے بس اوقات وہ دس کی بھی نہیں رہتی وہ فائل دو نمبر کی نکل آتی وہ جگہ ہی اصل نہیں ہوتی لیکن رب وعدہ کر رہا ہے تم میرے راستے میں دو گے وہاں انفر من مشین تم ایک روپیہ خرچ کرو کچھ بھی وہ یو اللہ تمہیں ہر روپے کا دنیا میں دے گا وہ خیر وہ بہترین عطا کرنے والا ہے اس لیے اللہ کے راستے میں مال ہر ایک قبول نہیں ہوتا اللہ اس کا مال اپنے راستے میں قبول کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا جس کا مال حلال کا نہیں ہوتا اس کا مال اللہ قبول نہیں کرتا اس لیے آپ دیکھیں لوگوں کے بعد لاکھوں روپے ہوتے بچے کے خطرے میں سینکڑوں ہزار روپے لگا دیے بچے کی شادی میں چھ چھ قسم کی ڈشیں بنائی لاکھوں روپے لگے مکانات گاڑیوں میں لگے دوست احباب میں لگے موبائل پر سواریوں پر لباس پہ لگے اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہاتھ تنگے ہاتھ تنگے کھانے کے لیے کچھ نہیں حالات قرضہ اتنا ہو گیا اصل بات کیا اللہ توفیق نہیں دے ایک دعوت میں دس دس ہزار لگ گئے مسجد میں دینے کی باری آتی ہے روپے کا سکہ میں تلاش کرتا ہے رب کے نام پہ دیتے ہیں گن گن کر خدا سے مانگتے ہیں لاکھوں روپے رب کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو سکے کرتے ہیں خدا سے مانگتے ہیں تو سونا جتنی شدت سے گیند کو مارتا ہے اتنی سے وہ لوٹ کراتی ہے جتنی تیزی سے مارے گا, لوٹے گی. اخلاص سے خرچ کرے گا وہ لوٹ کرائے گا تو بہرحال بارواں عمل جس کی وجہ سے رزف میں برق ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تیروا عمل ہے اپنے آپ کو عبادت کے لیے جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتا ہے اللہ رب الزت فرماتا ہے کہ میں اس کو فقر سے دور کرتا ہوں میں اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہوں اور جو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے جی میں مصروف ہوں میرے پاس وقت نہیں گویا نماز پڑھنا مولویوں کا طلبہ کا کام ہے یہ دیندار کا کام ہے میرے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ کو شغل سے سے بھر دیتا ہوں سارا دن کام کاج میں لگا رہتا ہے دن اور رات گزر جاتا ہے لیکن نفع نہیں ہوتا حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو مالک محبت ختم کر دوں گا روک دوں گا ان لم تف اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا ملا تو شُغْلًا میں اس کے ہاتھوں کو مشاغل سے فخر اور میں نہیں کروں گا ہاتھوں کو مشاغل سے بھر دوں گا اس لیے دیکھو جو آدمی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا وہ صبح سے شام تک کاموں میں مشغول ہوتا ہے بھی کام باہر بھی کام گھر ہے تب بھی موبائل میں لگا ہوا ہے کے کاموں میں ایک سے رابطہ دوسرے سے رابطہ سارا دن مشاغل میں گزر جاتے ہیں پھر بھی دور نہیں ہوتا لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں گھنٹے یہ کام کر رہا ہے گھنٹے یہ بائیس بائیس گھنٹے موبائل اس کے سراہے چوبیس گھنٹے کوئی کال آتی ہے سنتا ہے خبر آتی ہے جواب دیتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کا ملازم ہے لیکن پھر بھی فقر کی حالت میں وہ چھ گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ مستغنی مستخری ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالی کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا اور جو عبادت کے لیے کرے گا میں اس کو کام کو مشغولیا سے کر دوں گا اس لیے آپ دیکھیں جو آدمی عبادت سے دور ہوتا ہے وہ کسی وقت فارغ نہیں ہوتا یا تو اپنی دکان کے کاموں میں ہوگا یا اپنے سامان اور گاڑیوں کے کام میں ہوگا یا اپنے بچوں کے کاموں میں ہوگا یا بچوں کی دیکھ بھال ضروریات اور ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے جانے میں مصروف ہوگا یا گھر کی ضروریات میں ہوگا مشغول ہوگا اللہ نے کہہ دیجیے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑوں گا وہ صبح سے شام تک مشغول ہوگا اسے ٹائم نہیں ملے گا اور اگر یہ اپنے وقت میں میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں سارے کاموں سے اس کو فارغ کر دوں گا اور میں اس کو کر دوں گا اس لیے اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تو اللہ رب میں ہمارے لیے خوب برکتیں عطا فرما دے گا ایسی برکت جس کی طرف ہمارا کوئی اور گمان بھی نہیں ہوگا اللہ رب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا دو نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے کو مقدم رکھنا جو آدمی آخرت کو دنیا کے معاملات پر مقدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ہر معاملے میں جس انسان کا مقصد اللہ رب العزت کی رضامندی ہو اور آخرت کو بنانا مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منقانت نیت فلب جس انسان کی نیت ہو آخرت کو طلب کرنا جعل اللہ غلٰ فی قلبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے وہ جمع الح شمل ہو اور اللہ اس کے متفورک کاموں کو جمع کر دیتا ہے وہ عتت ہو دنیا وہی راغمتن اور دنیا اس کے پاس آتی ہے رسوا اور ذریل ہو کر حقیر ہو کر دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے وہ من کانت طلب ہو دنیا اور جس انسان کی نیت دنیا کو طلب کرنا ہو جالہ اللہ الفقر بین آئی نئی اللہ فخر کو رکھ دیتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے وشت تصا علیہ امر ہو اور یہ ذہنی انتشار میں اور متفرق معاملات میں گر جاتا ہے اللہ ہاں بل ہو اور دنیا بھی اس کے پاس نہیں آتی مگر اتنی مقدار میں جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشاعت فرایا کہ جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کے دل کو مستغنی بنا دیتا ہے اور اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں لاتا ہے دنیا اس کے پاس حقیر اور ذلیل ہو کر آتی ہے اور جو مقصد دنیا کو بناتا ہے تو جالفر بھائی نہیں آئی نہیں اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے ہر وقت اس کے سامنے فقر و فقہ ہوتا ہے وہ شکت علی امر ہو اور اس کے معاملات متفرق ہوتے ہیں وہ ذہنی انتشار میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور دنیا بھی اس کو نہیں ملتی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھتی ہے یعنی آخرت کو جو مقدم رکھتا ہے اللہ دنیا کو قدموں میں لاتا ہے اور جو دنیا کو مقدم رکھتا ہے آخرت بھی اس کو نہیں ملتی اور دنیا بھی اتنی ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھتی ہے اس سے زیادہ اس کے لیے دنیا نہیں ہے اس لیے انسان اپنی زندگی کے اندر جو مقصد بنائے وہ آخرت کی زندگی کو بنائے تو اللہ اسے رزق بھی لے گا اور اللہ تعالی اس کے رزق میں بھی عطا فرمائے گا اور دنیا اس کے پاس فقیر اور ذلیل ہو کر آئے گی منقانہ آخر نذیر لہوفی سری جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں وہ منقانہ یوری دو دنیا اور جو دنیا دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا تو دے دیتے ہیں وہ ہم لگو فی نصیب لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اس کو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو آخرت چاہے گا ہم آخرت بھی اس کو دیں گے اور ہم ساتھ ساتھ اس کو دنیا بھی دیں گے تو گویا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص دنیا کو مقصد بنائے گا تو جال اللہ الفقر بین نا فقر اس کے سامنے ہوگا وہ سوئے گا تب بھی معاشی حالات سامنے وہ اٹھے گا تب بھی ذہنی انتشار ہوگا چلے گا پھرے گا نماز میں عبادت میں اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا گفتار اور افتار ہر موقع پر اس کے سامنے فخر و ہوگا تو انسان اگر چاہے کہ فخر سے محفوظ رہے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ آخر کی زندگی کو مقدم کرے جب آخرت مقدم ہوگی تو اللہ رب العزت دنیا کو اس کے قدموں گا اور اللہ تعالی اس کو شرح صدر فرمائے گا. اللہ اس کے سینے کو کھول دے گا حضرت اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدر جب اسلام کا نور کسی انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے فقیر علاء رسول اللہ حل کا بھی اس کی کوئی علامات ہیں کہ پتہ چلے کہ انسان کے دل میں اسلام کا نور آ گیا کیسے پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نشانیاں بتائیں تین علامتیں جب ہوں گی تو سمجھنا چاہیے انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہے اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے غرو جو دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تیاری کر کے, کے گھر کے لیے تیاری کرے گا نمبر تین استعداد کی قبل نظولی اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے گا موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے گا آپ نے فرمایا تین باتیں جس انسان میں ہوں گی سمجھنا چاہیے اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا اور یہی وہ شخص ہے جو آخرت کا طلب جب تم دیکھو ایسے انسان کو جس کو اللہ نے دنیا سے رغبتی دے دی ہو وکیل منطقن اور وہ گفتگو کم کرتا ہو سنجیدہ انسان ہو زیادہ بولتا نہ ہو فقط عریب ہو اس کا قرب اختیار کرو اس کی صحبت اختیار کرو اس لیے کہ اللہ اس کو حکمت عطا کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا سے برقت ہو نمبر دو کم گفتگو کرنے والا ہو فرمایا اس کی صحبت اختیار کرو اس لیے کہ اللہ اس کو علم و حکمت عطا فرماتا ہے تو سنجیدہ انسان کو اللہ علم و حکمت دیتا ہے اور جو ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا زیادہ بولنے والا زیادہ خطائیں اور گناہ کرتا ہے کم بولنے والا انسان گناہوں سے بچتا ہے اور منسومہ تجا کامیاب رہتا ہے تو بہرحال چودھواں عمل اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہم آخرت کو مقدم کریں پندرواں عمل جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ہے نیک امال کی کثرت جب انسان نیک امال کو زیادہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں سورہ بقرہ آئت نمبر اٹھاون میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے هَذِهِ <الْقرِيهَة> جب ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور تم کھاؤ پیو کشادگی کے ساتھ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکتے ہوئے <حِتَّة> اور تم کہو کہوں کہ کو معاف کر گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے وسا نظیر المسنین اور ہم نیک و کاروں کے عمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے فرمایا جو نیک امال کی کثرت کرے گا ہم اس کے رزق کو بڑھا دیں گے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے کا اللہ رہا چالیس سال یہ میدان اتحم میں تھے اور اللہ نے سب سے لذیذ چیز بٹیر کا گوشت بھی انہیں کھلایا اور جب یہ صبح کے وقت اٹھتے تھے تو درختوں کے اوپر ایک میٹھی چیز ہوتی تھی جس کو یہ کھاتے تھے تو اللہ نے نمکین چیز بھی انہیں کھلائی میٹھی چیز بھی انہیں کھلائی ایک جنگل کے اندر انہیں کھلائی اللہ رب العزت نے اتنا ان پر اپنا فضل و اکرام کیا لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ بیت المقدس میں داخل ہوگے تو داخل ہوتے وقت زبان سے یہ کہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور داخل ہوتے وقت جھک کے داخل ہونا ہم تمہارے رزق کو کشادہ کریں گے لیکن یہ لوگ جب داخل ہوئے بجائے جھکنے کے یہ لوگ سورین کے بل داخل ہوئے سورین کے بل بیٹھ دیں اور بیٹھ کر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے خط تتون کا مانا تھا معافی طلب کرو اور یہ کہتے تھے گندم یعنی لفظ کو تبدیل کر دیا اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اللہ رب العزت نے آزاد میں مبتلا کر دیا فبدل ظلموا غیر اللذی قیل لهم. ان ظالم لوگوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا جو ان سے کہی گئی تھی اللہ ہم نے اتارا آسمان کے اوپر سے ان پر آزاد بنا سکون بسب اس کے لیے لوگ نافران تھے تو انسان اگر چاہے کہ رزق میں برکت ہو نیک امال کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھائے گا پر اللہ محسنین اللہ نیک و کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے نیک عمل کا بدلہ دیتا ہے جب انسان چاہے کہ رزق میں برکت ہو نیک عمال کی کثرت کرے اللہ کا قرب ملے گا اور جتنا قرب نصیب ہوگا اتنا اللہ اس کی نعمتوں میں اور رزف میں اضافہ فرما دے برسولا. اگر کوئی چاہے کہ رزق میں برکت ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے جو انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العظت کس قدر اس نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں سوریہ ابراہیم آیت نمبر سات میں اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں ربک تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا اس بات سے لیکن شکر تم لم اگر تم شکر کرو گے تو ضرور ضرور میں نعمت میں اضافہ کروں گا وہ لیکن خفر تم انابی رشدید اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے اسایت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم شکر ادا کرو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا اس لیے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ عزت میں گھسا دیتا ہے اور جب وہ کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا شکر کس طرح کرنا ہے نمبر ایک شکر کا طریقہ ہے زبان سے شکر کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمت انسان حاصل کرے پانی پی رہا ہے پانی پی یہ اللہ کا شکر ہے کھانا کھائے کھانا کھانے کے بعد وہاں یہ اللہ کا شکر ہے موقع پر جس نعمت سے فائدہ حاصل کرے اللہ رب العزت نے جو آزاد دیے اور جو مال دیا ہے اس کو اس جگہ پہ خرچ کرے جہاں قرآن و سنت نے بتایا ہے اللہ نے انسان کو آزا دیئے آنکھ بھی تو آنکھ سے وہ دیکھے جو شریعت نے کہا کان سے وہ سُنے جو شارے نے بتلایا دل سے وہ سوچے جو رب العزت نے حکم دیا پاؤں سے وہاں چل کر جائیں جو اللہ کا حکم ہے ہاتھوں سے اسے پکڑے جس کا شریعت نے حکم دیا یہ انسان شکر کر رہا اسے اللہ نے مان دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کا قرب حاصل کریں تو گویا کہ وہ شکر کر رہا تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے شکر اعضا سے بھی ہوتا ہے اور شکر جو آزاد اللہ نے انسان کو دیے ہیں ان آزاد کو خدمت میں لگا دینا یہ بھی اللہ کا شکر ہے تو اللہ رب العزت شکر کو پسند کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نحل میں ایک آیت کے اندر بطلایا, ایک بستی والوں کا کیا کہا یہ بستی والے لوگ وہ تھے کہ ہم نے ان کو خوب انعامات عطا فرمائے تھے یہ لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے امن و امان اور چین سے رہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہماری نہ شکریہ تو ہم نے بھوک کا لباس اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا ضرب اللہ مسلم کریتن اللہ بیان کرتا ہے مثال ایک بستی وہ لوگ تھے جو امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے من كل ان کے پاس رزق آتا تھا کشادگی کے ساتھ ہر ہر جگہ سے لیکن فقف عبہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکریہ کی تو اللہ رسف ان کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا بما مقانو یسن بسر ان کے عمل کی وجہ سے اللہ فرمارے ہم نے بھوک کا لباس پہنایا دیکھیں بھوک کا تعلق صرف ہوتا ہے میدے سے میدے میں بھوک ہوتی ہے انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے اگر پورے جسم پر بھوک کا لباس ہو تو حالت کیا ہوگی خوف کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اگر پورے جسم پہ خوف تاریخی ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی تو اللہ رب العزت نے دو سزائیں دی بھوک اور خوف آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے اطمینان والی ایک بستی عطا کی تھی اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا یہ امن و امان والا تھا چین اور اطمینان والا تھا ہم نے ناشکری کی اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا آج ہمارے اوپر بھی یہ دو قسم کے عذاب ہیں بھوک کا عذاب بھی ہے خوف کا عذاب بھی ہے بھوک کا عذاب بھی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انسان اپنے اور بچوں کو رشتے حلال کھلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے فخر بڑھتا جا رہا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے ہر وقت ہر انسان خوف میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں زندہ جو گھر سے جاؤں زندہ لوٹ کر آؤں گا یا میرا جنازہ آئے گا ہر وقت خوف کی کیفیت انسان پہ جو کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم یہ دو چیزیں انہیں چکھاتے ہیں نمبر بھوک اور نمبر خوف حضرت عمر رضی اللہ کا عالمان بیٹھے تھے دیکھا ایک دیہاتی آیا اور دعا کر رہا تھا دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں شامل کر دے اے اللہ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں شامل کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عالانہ پریشان ہوئے یہ کیا دعا کر رہا اسے قریب بلایا کہ اللہ کے بندے یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر دو تو اس دیہاتی نے کا قرآن میں ہے کلی یشکرون اللہ کے شکر ادا کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ تم مجھے شکر گزار لوگوں میں داخل کر دے شاکرین مجھے داخل کر دے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا بازار سے گزر رہا تھا اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی جی. اور زبان پہ گنا شکوا تھا پوچھا بھائی کیا ہو گیا کہنے لگا جی سر میں درد ہے اس لیے سر پہ میں نے کپڑا باندھا ہوا ہے حضرت حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا یہ کب سے درد ہوا ہے کہا جی گزشتہ کل سے کہا اس سے پہلے حالت کیا تھی کہا الحمدللہ صحت مند تھا تندرست تھا کہیں سے پہلے کبھی درد ہوا اس سے پہلے تو کبھی نہ ہوا کہا اتنا عرصہ اللہ نے تجھے صحت کی حالت میں رکھا کبھی نے شکر کی پٹی تو سر پہ نہ باندھی ایک دن سے سر میں درد ہوا تو نہ کی پٹی بازار میں گھوم رہا ہے اور رب سے شکوا کر رہا ہے تو اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو شکر گزار ہے اس لیے اگر ہم چاہیں نعمتوں میں اضافہ ہو رزق بڑھ جائے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں سرہ نات تو میں کمی نہ کریں جو ناد تو میں کمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے جو ناد تو پورا پورا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا طعامکم یبارک لکم کرو پورا پورا اللہ تمہارے رزب میں برکٹ ڈالے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ بارے میں نازل کی. وَيْلُلِّ لیتے ہیں تو پورا, پورا وَإِذَا أَوْ أَنَّهُمْ ان کا کیا, ہے؟ کیا قیامت کے دن ان کو قبروں سے نہیں اللہ کا سامنا نہیں کرنا مرکوم تو قرآن کریم میں اس صورت میں اللہ تعالی نے میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اگر چاہے برکت ہو جب بھی نا توول کر دے تو چیز پوری پوری دے. اسی طرح چیز میں ملاوٹ نہ کرے ملاوٹ وقتی طور پر تو انسان سمجھتا ہے مال زیادہ آ گیا لیکن وہ کثرت جو ہے آ تو جاتی ہے لیکن اس کثرت سے سکون نہیں ملتا کسی تکلیف پریشانی مصیبت میں وہ مال خرچ ہو جاتا ہے انسان جس طرح برتاؤ کرتا ہے ویسا ہی الٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناپ تول برابر رکھے گا تو لوگ بھی جب اس کے لیے ناپیں گے تولیں گے تو اس کو برابر دیں گے وہ لوگوں کو جب گھٹا کر کم کر کے دے گا جب وہ لوگوں سے وصول کرے گا اپنے لیے تو لوگ بھی اس کو دو نمبر چیز اور گھٹیا چیز دیں گے ایک شخص دیہات میں رہنے والا تھا وہ دیہات سے آتا تھا شہر اور شہر میں آتا اور اپنی گندم فروخت کرتا اور شہر کے اندر ایک دکان تھی اس سے وہ چینی تھا اب جب یہ گندم لے کر آتا اسے دے دیتا تو وہ لوگ اس کے بدلے میں اس کو چینی دے دیتے تو اب چینی لینے والا یہ شخص چینی لے کر گھر چلا جاتا کچھ حساب اس طرح گزر گیا اب وہ جو دکاندار اسے چینی دیتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ جو مجھے گندم دے رہا ہے یہ تو کم لا رہا ہے یہ گندم کم ہے میں اس کو چینی زیادہ دے رہا ہوتا ہوں تو اگلی دفعہ جب وہ آیا تو اس نے کہا میں نے آپ کو چینی زیادہ دی تم نے مجھے گندم کم دے اس نے کہا نہیں میں تو برابر دیتا ہوں میں دیہاتی ان پڑھ آدمی ہوں میرے گھر میں کوئی ترازو وغیرہ نہیں ہے کہ جس کے اندر صحیح طور پہ ناپ تول کے تول کر چیز دی جائے میں ایسا کرتا ہوں آپ سے چینی لے کر جاتا ہوں ترازو کے ایک پڑلے میں چینی رکھتا ہوں دوسرے پڑلے میں میں گندم ڈالتا ہوں جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو اتنی گندم لا کر تمہیں دے دیتا ہوں تو وہ انسان سمجھ گیا کہ میں اس کو چینی کم دیتا تھا اس وجہ سے مجھے گندم کم ملتی تھی یعنی اس دیہاتی نے نہیں دیا یہ شہری دے رہا تھا دیہاتی کے پاس تو پتھر نہیں تھے کہ وہ تول سکتا تھا وہ اسی کی چینی کو ایک طرف رکھتا دوسری طرف گندم رکھتا اور لا کر اس کو دیتا, تو گندم جو اس کو لا کر دیتا اور یہ چینی اس کو دے دیتا تو جو گندم اس کو کم نظر آئی دیہاتی نے رش نہیں ہوتی تھی وہ ملاوٹ کر کے بیچتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے باڑے کے اندر کہیں سے شارٹ سرکٹ ہوا اور جس کی وجہ سے کرنٹ لگا سات سے زائد ایک وقت میں تو دیکھیں جتنا حرام سے کمایا نہیں تھا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا اس لیے حرام سے جو مال آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی وہ اپنا راستہ خود نکال دیتا وہ کسی نہ کسی راستے سے نکل جاتا ہے حلال میں آنے والا اپنا راستہ بناتا حلال سے پلنے والا جسم عبادت گزار ہوتا ہے حلال سے پلنے والی اولاد فرما بردار ہوتی ہے. حلال کھانے والی بیوی بی فرما بردار اطاعت گزار خدمت گار ہوتی ہے جب اولاد کو حلال کا رزق نہیں دیا جاتا یہ اولاد مستقبل کا پھر سہارا نہیں بنتی اور انسان ان کی وجہ سے پھر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر انسان چاہے کہ رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے ہر گناہ کی دنیا میں ایک سزا ہے موتا مالک میں روایت ہے اللہ تعالی انسان کو دنیا میں ہر گناہ کی سزا کس طرح دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو جاتی ہے اِلَّا اُلقی اللہ الک اللہ روح اللہ دشمن کا روح ان کے دل میں ڈال دیتا ہے جب کسی قوم میں خیانت ہوتی ہے تو وہ دشمن سے ڈرنے لگ جاتے ہیں نمبر دو قوم جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اللہ الموت تو اس میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں مختلف قسم کی حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں مختلف بیماریوں میں انسان مر رہا ہے آج کہتے ہیں جی ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا یہ وہ بیماری جس کا نام آج سے پہلے کسی نے سنا نہیں تھا تو جس معاشرے میں پہاشی اور یعنی بے حیائی بڑھتی ہے <coughs> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت اس معاشرے میں موتیں بڑھ جاتی ہیں نمبر قوم جس قوم کے لوگ ناطول میں کمی شروع کر دیتے ہیں اللہ ان کے رزق کو ختم کر دیتا جو ناپ توول میں کمی شروع کرتے ہیں جو انسان کو دھوکا دیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ ان کے رزق کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے کون کا مانا ہے کاٹنا اللہ جڑ سے ان کا رزق ختم کر دیتا ہے جو قوم ناحب فیصلہ کرتی ہے اس میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی جب ناب فیصلے ہونا عدالتوں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ مظلوم کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ظالم کو چھوڑا جا رہا ہے مقتول پر مقدمہ دائر ہو رہا ہے قاتل کو رہا جا رہا ہے جس قوم میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی اس وقت ہوگی جب فیصلے ہوں گے پانچویں بات نے فرمائی جس قوم کے لوگ شروع کر دیں گے اللہ دشمن کو ان پہ کر دے گا آج دشمن ہم پر مسلط ہے دشمن کا خوف ہر آدمی کے دل میں آ گیا جب تک انسان اللہ سے ڈرتا تھا تو تیس آدمی تیس ہزار کا مقابلہ کرتے تھے ایمان کی طاقت انسان کے دل میں موجود تھی تو برہرال سترواں عمل جو تھا وہ نا توول میں کمی نہ کرنا اس لئے رزق میں برکت گی. نمبر اٹھارہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے جہاد کے ذریعے اللہ تعالی انسان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑنا اللہ تعالی نے میرے رزق کو میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھ دیا جڑنا اللہ نے ذلت اور رسوائی کو ان کے لیے رکھ دیا جو میرے معاملے کی میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد میں جاتا ہے اللہ رب اس کے رزق میں عطا ہے تو اللہ کے راستے میں جانے سے رزق کم نہیں ہوتا اللہ تعالی رزق کو وسیع کر دیتے ہیں مال غنیمت کے ذریعے بھی رزق وسیع ہو جاتا ہے کا مال ہاتھ لگا بھی رزق میں ہوتی ہے اور عند اللہ اللہ رب الزت اس کے گھر والوں کے لیے کوئی سبھی بنا دیتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے نمبر انیس اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں برکتیں لاتا ہے جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی پیدائش سے اس کے رضب میں حساب آتی ہے قرآن کریم اسراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے مفلسی کے ڈر سے مت قتل بھی رزق <تصفيق> دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا وہ بچیوں کو بھی قتل کرتے تھے اور لڑکوں کو بھی کرتے تھے بچیوں کو جو ناحق قتل کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی وہ یہ کہتے تھے ہماری بیٹی کسی کی بیوی کیوں بنے ہماری بیٹی کسی اور کے نکاح میں کیوں جائے یہ وہ اپنے لیے ہار سمجھتے تھے اس لیے جیسے بچی کی پیدائش ہوتی قرآن کریم ذکر کرتا چہرے ہو جاتے اور وہ فوراً جا کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے قسم جب ان کو خوشخبری دی جاتی لڑکی کی ان کا چہرہ ہو جاتا اور یہ گویا غصے کو پی رہے ہیں پھرتے تھے اس وجہ سے کہ جو انہیں دی گئی کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو زندہ درگور کر دیں زمین میں گاڑ دیں تو اسے اس معلوم ہوا اولاد کو قتل کرنا یہ جاہلیت کے اندر مشرقین کا وطیرہ تھا بچیوں کو اس وجہ سے قلع کر اور نہ کہ یہ بچے کھائیں گے کہاں سے تو قرآن کریم نے بتایا کہ تم انہیں قتل نہ کرو ہم دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے گویا کہ یہ کی آج بھی یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ بچے دولی اچھے ہوں اگر یہ بچے زیادہ ہوں گے نہ کرو اللہ رب نے اولاد کا پہلے رزق دیں گے اور ان کے واسطے سے رزق دیں گے اس لیے جب انسان کی اولاد ہوتی ہے رزق بڑھ جاتا ہے جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی رزق کم ہوتا ہے تنخواہ محدود ہے شادی ہوتی ہے رزک بڑھ جاتا ہے بچے ہوتے ہیں اور رزق بڑھ جاتا ہے ہمارا ایک ساتھی تھا اس کے سامنے جب میں نے یہ بات ہرس کی دھوکے نے لگا بات بالکل سچی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی آٹھ ہزار تنخواہ تھی کہا جب شادی ہوئی تو تنخواہ بارہ ہزار روپئے ہو ایک بچے کی ولادت ہوئی تو تنخواہ پندرہ دوسرے کی ہوئی تو تنخواہ سترہ تیسرے بچے کی ولادت تو تنخواہ اکیس ہزار چوتھے کی ولادت تو چھبیس ہزار کہاں پانچواں دنیا میں آیا نہیں تنخواہ تیس تو جو پیدا ہو رہا ہے اللہ نے اس کے رضا کا بندوبست میرے سے کر دیا ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انسان اپنے گھر میں اگر مہمانوں کو دعوت دیتا ہے دس آدمیوں کو دعوت دیتا ہے پندرہ کا کھانا بناتا ہے کہ یار یہ کھانا کم نہ پڑ جائے کہ میں دس کو دعوت دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ آ جائے تو میرا رزق کم نہ ہو جائے تو رب العالمین جب کسی کو پیدا کرے گا تو کیا اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرے گا جب انسان مہمان کی آمد کے لیے انتظام کر خالے کے کائنات انتظام نہیں کرے گا تو اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے اس لیے اولاد کی آمد سے اولاد کی پیدائش سے انسان کا رزق بڑھتا ہے انسان اس معاملے میں پریشان نہ ہو دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا انعام میں ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے وَلَا مِّن نَحنُ تمہیں بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے معلوم یہ ہوا اولاد اپنا رزق خود کھاتی ہے ان کی آمد سے اللہ رب العزت والدین کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس لیے اولاد سے بھی رزق وسیع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ को कतल करता है इस वजह से कि वो तेरे साथ खाना खाएगा یعنی بڑے شرم کی بات ہے کہ وہ تیری پلیٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لقمہ بنائے گا وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا, تو اس وجہ سے اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے اس لیے اولاد کی آمد سے رزق میں گھسات ہوتی ہے نمبر بیس بیسواں عمل ہے جس سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے دیتا ہے یا جس میں کوئی بچہ حفظ کر رہا ہو جس میں بچہ عالم بن رہا ہو مفتی بن رہا ہو تجوید پڑھ رہا ہو دین سیکھ رہا ہو تو اللہ رب العزت اس بچے کی وجہ سے پورے گھر میں اپنی خاص طور بر نازل فرماتے ہیں اور اللہ ان کے رزق میں بھی دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرتا تھا میں سے تھا. یہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور دوسرا بھائی اس کا کاریگر تھا, محنت کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا اس بھائی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کماتا ہوں اور یہ دوسرا بھائی تو نہیں کماتا یہ تو گویا آج کی سوچ یہ تو بیٹھ کے کھا رہا صرف علم حاصل کر رہا ہے محنت تو میں کر رہا ہوں جا کر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دور میں دو بھائی تھے فکان صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نبی اکرم کے پاس آتا علم حاصل حا ہےز ہے, ہے, ہے تیرے پاس جو گراہک آ رہے ہیں خریدنے والے لوگ، کام والے لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں اللہ بھیج رہا ہے تیرے اس, طالب علم بھائی کی وجہ سے اس لیے بچہ اگر پڑھ رہا ہو اسے نکالے نہیں بعض لوگ کس وجہ سے کہ یہ قرآن لفظ کرے گا عالم بنے گا کھائے گا کہاں سے اور بھائی جو اللہ خنزیر کو کھلاتا ہے جو اللہ کتے کو کھلاتا ہے جو رب سو کو بھوکا نہیں سلاتا وہ قرآن پڑھنے والے کو بھوکا سنا دے گا وہ حدیث پڑھنے والے کو بک سنا دے گا یہ انگریز کی سوچ ہے جو اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات کو کھلا رہا ہے سمندر تہ میں رہنے والی مخلوق کو بھی دیتا ہے. آسمان کی فضاؤں میں انہوں والی مخلوق کو بھی کھلا ہے وہ خدا اپنا کلام پڑھنے والے کو نہیں دے گا وہ ضرور دے گا کئی گنا زیادہ دے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو عزت دیتا ہے مال سے عزت نہیں ملتی ہے. علم سے عزت ملتی ہے دولت سے عزت نہیں ملتی دین سے عزت ملتی ہے دولت جتنی زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ ہوتے ہیں علم جتنا زیادہ ہوتا ہے عزت والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں دولت کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے علم انسان کی حفاظت کرتا ہے دولت کے والے لوگ موجود ہوتے ہیں علم کو کو کوئی چوری نہیں کر سکتا دولت جتنی بڑھتی ہے بڑھتے ہیں علم جتنا بڑھتا ہے عزت کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں دولت کرنے لوگوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں علم حاصل کرنے والے کے دوست بہت ہوتے ہیں دولت میرا سے تارون اور فروغ کی علم میرا سے امبیا اور سلاح کی دولت موت کے بعد کام نہیں آتی علم موت کے بعد کام آتا ہے کو علم سکھایا اگر اس نے دین پڑا آپ دنیا سے چلے گی صدقہ جاریہ ہے تو بہرحال میں برتن آئے گی وہ علم حاصل کرنے سے آئے گی اس لیے ایک بچے کو کم, از کم دین کے لیے وقف کریں ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے عالم بنائے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی آپ کا بیٹا مسلح پہ کھڑے ہوا قرآن سنائے گا. یہ بڑی نیک بختی ہوگی آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کے ارشادات امت کو بتائے گا امت کی ہدایت کا بنے گا جب بھی گا آپ کے لیے ہوگا اس لیے ایک بیٹے کو کم از کم عالم ضرور بنائے. مستقبل کا سہارا بھی بنے گا جس نے دین پڑھا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے والد کو کبھی اپنی والدہ کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ چاہے فقر کی حالت میں کیوں نہ ہو ان کا خیال رکھتا ہے جس نے مال اور دولت کے پیچھے لگا دین کا علم نہ ہو ایک واقعے سے اس بات کو سمجھ ایک شخص کے تین بیٹے تھے اس نے ایک بیٹے کو وکیل بنایا ایک بیٹے کو پولیس کی... نے اس میں دفتر میں لگایا اور اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ جو تھی وہ تعریف کرتی تھی ہمارا یہ بیٹا بہت اچھا ہے لیکن باپ کہتا تھا نہیں یہ کیا کما کے لائے گا وکیل بہت کما کے لائے گا دوسرا جو ہے یہ بہت کما کے لائے گا نوکری بھی کرتا ہے آئے دن چائے پانی کے نام پہ رشوت کا نام آج رکھا ہے چائے پانی تو چائے پانی کے نام پہ بھی بڑا پیسہ لے کر آتا ہے وکالت کے نام پہ بھی لے کر آتا ہے لیکن گھر والی نے سمجھایا نہیں ہمارا سہارا یہ بنے گا تو اس نے اس کو یہ بات سمجھ نہ تو گھر والی نے سمجھانے کے لیے کہا تم دروازے کے پیچھے رہو میں ان تمہارے بیٹوں سے مشورہ کرتی ہوں تم بات سنتے رہو اب یہ کمرے میں پیچھے کی تھے اور یہ تینوں بھائی سامنے بیٹھے تھے ماں, نہیں ماں نے اپنے بہائے اور کہا بات یہ ہے کہ پہلے بیٹے سے کہا وکیل سے کہ تیرا والد مجھے بڑا تنگ کرتا ہے آئے دن جھگڑا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے اور مجھے دے رہا ہے گھر سے نکل رہا ہے میں بہت پریشان ہوں کیا کروں وکیل نے کہا کاما جی پریشان نہ ہو باپ کو ایسے مقدمے میں پھنسا دوں گا ساری زندگی جیل میں ہوگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب وہ بھائی چل گیا پھر ماں نے اسی طرح آسوں بھرائی جو پولیس میں تھا اس سے کہا کہ بھائی تیرا باپ آئے دن مجھے تکلیف دیتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے اس نے کہا جی پریشان نہ ہو پولیس مقابلے کے اندر مار دوں گا عم تھا اس سے کہا کہ تیرا والد مجھے تکلیف دیتا ہے گھر سے نکال رہا ہے تناب دے رہا ہے اس نے آگے سے کہا ماضی جی تیری عزت ہے تو شہر کے ساتھ ہے تیرے لیے شہر کا سایہ ہے تو تیرے لیے دنیا میں سب کچھ ہے آج اگر معمولی بات میں وہ تکلیف دے رہا ہے تجھے راہیں کتنی پہنچائی ہیں تیری زندگی اس کے ساتھ گزری اللہ نے تجھے اولاد اس کے ذریعے سے دی ہے اللہ نے تیرے مال میں برکت دی ہے تجھے نیک اولاد دی آج اگر وقتی طور پر وہ غصے میں ہے, تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو خدمت کر کے مل وہ تیری ہر خواہش کو پورا کرے گا اب باپ یہ باتیں سن رہا تھا وہ سمجھ گیا واقعی دین کی سمجھ. انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی وہ انسان کے دل میں حقیقی خوف پیدا کرتی اسے معلوم ہوتا ہے والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ زبا اللہ پڑھنا بر... ذریعے, ہے ہے ذریعے, ذریعے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے تو ذکر جتنا ہوگا، اس کا مال بڑھتا جائے گا. اس لئے انسان ہاتھوں سے کام کاج کرے اور کوشش یہ کرے کہ زبان پر ذکر ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی عبادت کے ساتھ کثرت کی قید نہیں لگائی لیکن اللہ نے برقعہ ذکر ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ یاد کرو سب بھی اور اللہ کی تصویر بیان کرو صبح بھی شام بھی عمل جس کے ذریعے رزم میں برق ہوتی ہے وہ ہے کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرنا اور تنگ دسوں پر آسانی کر کسی انسان پر تکلیف آئے انسان اس کی تکلیف دور کر دے کوئی تنگ دست ہے اس کا قرضہ معاف کر دے کوئی پریشانی میں ہے اس کا ساتھ دے دے اس کے ساتھ تعاون کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقورب من دنیا جو شخص کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرے گا اللہ رب العزت کے دن کی بڑی بڑی پریشانیوں کو اس سے دور کر دے گا نفس من ومن يسر على جو کسی تنگست پر آسانی کرے گا دنیا وال اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا تو جو چاہے اس کے رزق میں برکت ہو وہ لوگوں پر پیدا کرے. اگر کوئی اس کا قرضہ نہیں دے سکتا تو معاف کرے یا اپنی مدت کو بڑھا دے کوئی میں اس, اس کی دور کرے رسول اللہ ہے جب انسان اپنے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے اور برکت ہوتی ہے, وہ ہے نکاح کرنا. نکاح کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے رزو کو بڑھا دیتے ہیں اور انسان کے رزب میں آتی ہے. قرآن میں میں اور بندیوں میں جو نیپوکار ہوں ان کا نکاح کراؤن فضل اگر وہ فقیر ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا واللہ اللہ خشادہ ہے جاننے والا اللہ خشادہ ہے یعنی اللہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب مال اور دولت ہے تمام اختیارات ہیں تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت دے گا اللہ علیم ہے اسے معلوم ہے کون تنگدست ہے کسے مال کی ضرورت ہے کس کو نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا تو ایک عمل رزق میں برکت کا وہ نکاح ہے تو نکاح سے رزق میں بھسک آتی ہے اس لیے گھر میں اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے کہ یہ بچہ کھائے گا کہاں سے اگر اس کی شادی ہو گئی تو گھر والی کو کہاں سے کھلائیں گے اولاد ہو گئی تو وہ کہاں سے کھائے گی کریم کا وعدہ ہے کہ تم نکاح کرو اللہ فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تین میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو نکاح اس وجہ سے کرے کہ تاکہ پاک دامن ہو جائے تو اللہ رب اللہ سے مدد کرتا ہے سلاسۃ الحکن تین آدمیوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے الکاتب اللہ نمبر ایک وہ مکاتب غلام جو ادائی کتابت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے نمبر دو ون نہ کہ وہ اللہ جو پادامی کے لیے نکاح کریں اللہ اس کی مدد کرتا, کی مدد کرتا تو بہرحال حزب میں برکت, میں برکت سلام کو رواج سلام کو پھیلائے جس ملاقات سلام پہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بنالک اللہ تعالیٰ کو فرمایا بیٹے, جب تم اپنے اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے اوپر بھی برکتیں نازل کرے گا اور تمہارے گھر والوں پر بھی اللہ برکتیں ناظر کی روایت ہے تو اگر ہم چاہیں میں برکت ہو تو جب اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم یہ کوئی کی بات نہیں ہے بعض لوگ اس کو اپنے لیے شرم ہیں کہ میں اپنے بچوں کو سلام کروں گا میں اپنی بیوی کو سلام کروں اپنی والدہ کو یہ تو میرے لیے ہار ہے یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے اللہ رسول کا جب حکم ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اور یہ ایک دعائیا کلم ہے السلام علیکم و اللہ ورحمت کہ اللہ کی طرف سے تمہارے سلامت ہو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تو یہ انسان اپنے وعیال کے لیے دعا کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا جملہ ہے, ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت سلام کرنے سے رزق میں برکت ہو پچیس. اگر کوئی چاہے رزق میں برکت ہو تو مجلس میں کشادگی پیدا کرے کشادگی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جگہ بنا دے تھوڑا سا کسک جائے دائیں طرف بائیں طرف اور اس کے لیے جگہ بنا دے تو اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا قرآن کریم سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو تو تم کشادہ کرو اللہ اللہ تمہارے لیے خشادگی کو پیدا کرے گا تو اللہ ہر چیز میں لائے گا رزق میں بھی مال میں بھی آئے گی برکت میں بھی آئے گی لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بڑھے گی اس عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ چاہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تمہاری عزت کریں تو تین کاموں کو اپنا نمبر ایک سلام میں پہل کرو نمبر دو مخاطب کو دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی چھبیسواں عمل جس کے ذریعے کرنا جب انسان دین پہ ڈٹ جاتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں لاتے ہیں سورے جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ لوگ اس راستے پر استقامت اختیار کریں گے ہم ضرور بے ضرور ان کو پلائیں گے میٹھے چشمے سے پانی. ہم ضرور بھی ضرور ان کو پلائیں گے تو جب انسان استقامت کرتا ہے اللہ اس کو پلاتا بھی خوب ہے کھلاتا بھی خوب ہے اور اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کے اعزاز کے لیے اللہ معصوم فرشتوں کو اتار دیتا ہے انہیں اقال و اللہ حسم جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی تنظی اللہ اللہ ان کے اعزاز میں فرشتوں کو اتارتا ہے اللہ کا خواب تم خوف نہ کرو پریشان نہ ہو وہ آپ شروع تم آج اور تمہارے لیے خوشبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا دنیا ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی ولكم ما اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے جنت میں سے مانگو گے مہمان نوازی ہوگی بخشنے والا, رحم کرنے والا تو یعنی کتنا بڑا اکرام ہے اللہ کسی کی مہمان نوازی کرے آج اگر علاقے کا کوئی آدمی دعوت کر لے انسان کتنا خوش ہوتا ہے فلاں شخص نے میری دعوت کر دی تو وہ کتنا خوش قسمت جس کی مہمان نوازی اللہ کرے اور وہ کتنا خوش قسمت کے جس کے اعزاز میں فرشتے اتر ہیں. آج ہم اعزاز میں زیادہ سے زیادہ کارپیٹ بچھاتے ہیں قالین بچھا دیتے ہیں راستہ صاف کر دیتے ہیں لیکن اس سے بڑی کیا عزت کہ اللہ معصوم فرشتوں کو اس کے استقبال میں اتارا اللہ جنت کی خوشخبری دے رہا اور فرما رہا ہے کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے دیکھیں دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی لیکن جنت میں ما جب دین پر استقامت ہوگی اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے جو مانگو گے وہ ہم تمہیں دیں گے. تو میں برکت چاہیے تو انسان دین پر استقامت اختیار کرے شریعت کے پر 27. اگر میں برکت چاہیے تو انسان شریعت کے احکامات کو قائم رکھے جو شریعت کے احکامات کو قائم رکھتا ہے چھوڑتا نہیں ہے ہر موقع پر عمل کرتا ہے رب العزت فرماتے ہیں. ہم رات کے کے کر دیتے ہیں بھی <مِرْبِّهِم> اور اللہ کی طرف سے کیا بھی اور یہ کھاتے نیچے سے بھی اوپر سے بھی اللہ رحمت کی بارش پر برسات کے نیچے سے بھی اللہ رزق کو اگا دیتا یہ کب ہوگا جب انسانات پر عمل کرے تو ستائیسوں کے احکامات پر عمل ہے اس انسان جس گھر میں شریعت کے احکامات پر عمل ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے جس گھر میں پر عمل نہیں بے نوازی گھر میں ہوتے ہیں قرآن کیٹ کیبل فیس بک فہشی اور جہاں شریعت کے عمل ہوگا وہاں اللہ رزک میں گھسا دے گا نمبر اٹھائیس اگر کوئی چاہے رزق میں برکت ہو مہمان نوازی اختیار کرے نمبر اٹھائیس اگر کوئی چاہے رزق میں برکت ہو مہمان نوازی اختیار کرے. مہمان نوازی کرنے والے اللہ رزق میں گھسا دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من باللہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے تو مہمان نوازی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے مہمان کی آمد سے سلاستی, دو کا تین کو پورا ہوتا ہے. سمانیا, چار کا آٹھ کو پورا ہو جاتا ہے جب انسان مہمان بھرکٹ ڈال دیتا ہے مہمان کی آمد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے مہمان اپنا رزق ساتھ خود لے کرتا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں مہمانوں کی آمد تھی اس نے اپنی گھر والی سے کہا کہ ان کے لیے کھانا بنا لو گھر والی ذرا بد اخلاق سی تھی اس نے کہا تمہارے مہمان آتے رہتے ہیں میں نے ٹھیکا نہیں اٹھایا جاؤ باہر ہوٹل سے کھانا لے کر آؤ اسے ذرا تکلیف بھی ہوئی اب اس نے سوچا اتنے مہمانوں کے لیے ہوٹل سے لانا بھی مشکل ہے اور ممکن ہے وہ ہوٹل کا کھانا نہ کھائیں تو انہوں نے اپنے پڑوس کے اندر قریب میں ایک گھر پہ دستک دی پڑوسی باہر آیا اسے کہا میرے چند مہمان آنے والے ہیں اور ان کے لیے کھانا بنانا ہے ضرورت کی چیزیں میں تمہیں دے دوں گا اپنی گھر والی سے بنا لے. میری گھر والی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے اس نے اپنی گھر والی سے کہا وہ فوراً تیار ہو گئی کہ ایک ہے مجھے بھی ملے گا اب جب وہ کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی. اس شخص کی جو اپنی بیوی تھی اس بیوی کو اتفاق سے باورچی خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی یہ جیسے جانے لگی تو اس کی نظر پڑی کہ آٹے کی بوری سے کوئی انسان ہے سفید لباس پہنا ہے سفید امامہ ہے اور وہ اسے آٹا نکال رہا ہے اس نے جو دور سے دیکھا آواز دی تم کون ہو اور یہ آٹا کہاں لے کر جا رہے ہو تو اس نے آواز دی میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں اور یہ جو آٹا تھا تمہارے گھر میں مہمان نے آنا تھا اس لیے غیبی طور پہ مہمان کی آمد کی وجہ سے ہم نے اس آٹے میں برکت ڈال دی تھی لیکن تم نے کر دیا تو یہ آٹا ہم لے جا کر پڑوسی عورت کے آٹے میں ملا دیں گے تاکہ اس کے گھر میں برکت ہو جائے جب اس نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی مشاہدہ آنکھوں سے کیا فوراً اپنے شوہر سے کہا اور اس کے قدموں میں گر کہ اسے کھانا مت کھانا میں خود اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مہمان کی آمد سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اس لیے مہمان جب بھی انسان پریشان نہ ہو وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے رزق کو اور بڑھا دیتا نمبر انتیس اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جس کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ اس کی عمر کو دراز کرے فی رزق اللہ اس کے رزق کو کشادہ کرے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے حسن سلوک کرے اور قائم کرے یہ احمد کی روایت ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کی خدمت کرے گا اللہ اسے دو دے گا. نمبر ایک عمر میں برکت ہوگی انسان والدین کیجری کی کتاب شعب ال ایمان. اس میں انہوں نے ایک واقعہ حضرت رحمہ اللہ نے واقعہ سنایا کہا ایک شخص کے چار بیٹے تھے وہ شخص جب بیمار ہو گیا تو یہ چاروں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ایک بیٹے نے ان میں سے کہا کہ بھائی تو تم تینوں بھائی والد کی خدمت کرو اور سارا مال مجھے دو یہ ہے کہ میں والد کی خدمت کروں گا سارا مال تم لے لو صرف خدمت میرے سفر کرو اور سارے میرے والد کی دولت تم لے لو تینوں بھائیوں نے اس کی طرف دیکھا کہ بھائی تو ہوشو حواس میں تو ہے کہاں بھائی میں حواس میں ہوں کہاں خدمت کرے گا تازی کروں گا دولت ہم لیں انہوں نے کہا بالکل تم لو لیکن والد میرے سپر کرو وہ تینوں بھائی ذرا کاروباری ذہن کے تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے بیمار اس کی خدمت بھی یہ کرے گا دولت بھی ہمیں دے رہا ہے تینوں نے دولت لی پیسے لیے اور چلے گئے اب یہ چھوٹا جو تھا یہ والد کی خدمت خدمت کرتا رہا رہا یہاں تک اس کے والد کا انتقال ہو گیا والد اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ اس نے میری خاطر دولت کو چھوڑا خدمت کی کریم تو اس کے میں والدین کی دعا تو قبول ہوتی ہے اب ہوا یہ کہ ایک دن والد کے انتقال کے بعد یہ خواب دیکھتا ہے امام رحمہ لکھتے ہیں خواب میں کوئی کہتا ہے کہ جاؤ فلاں چٹان کے نیچے سو دینار ہیں اٹھا لو تو یہ سوال کرتا ہے برکتن. کیا اس میں برکت ہے تو جواب آتا ہے برکت نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھانے صبح گھروالی کو خواب سناتا ہے گھروی کہتی ہے اللہ کے بندے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اٹھا لو تم برکت کے پیچھے پڑے ہو عموماً انسان جو گناہ میں پڑتا ہے بیوی بی بی بچوں کی وجہ سے انسان جو حرام کماتا ہے رشوت و میں کاموں میں پڑتا ہے وہ اولاد کی وجہ سے لیکن یہ وہ شخص جس نے کہا میں دین کا سودا نہیں کروں گا جب اس میں برکت نہیں ہے تو میں نہیں اٹھا تھا دوسرے دن خواب دیکھا کسی نے کہا دس دینار ہیں اٹھا لو پھر سوال کیا برکت ہے ایک حاجی برت نہیں تیسرے دن خواب دیکھا سوال کیا جی برکت ہے کہ حاجی برت ہے کتنے دینار ہیں کہا جی دو دینار ہیں یہ گیا صبح اٹھا لیے راستے میں آنے لگا ایک شخص مچھلیاں بیچ رہا تھا امام میں بحقی لکھتے ہیں اس نے مچھلیاں خرید لی خرید کر جب یہ گھر لے کر آیا مچھلیاں کو اس نے کاٹا اللہ کا کرنا کہ دونوں کے اندر ایک ایک ہی تھا اور یہ ہیرا بڑا ہی قیمتی ہی تھا اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے تاج میں یہ ہیرے لگواؤں اور اسے یہ خوبصورت ہیروں کی ضرورت تھی جب اس کے علم میں آیا کہ یہ ہیرہ ایک انسان کے پاس ہے اور اس کے پاس بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہا بھائی تم کتنے میں یہ ہیرہ فروخت کرو گے تو امام میں بہکر لکھنے بے فکری صاحب اس نے خچروں پہ سونا ناد کر دوے تب بیچوں گا تیس خچر پہ سونا لا کر دو تب بیچوں گا بادشاہ کی کون اپنی آمدنی تھی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا بادشاہ نے وہ اس ایک ہی لیا تیس خچر سونا اس کو دے دیا پھر یہ تو جڑو اس کے ساتھ دوسرا بھی ہوگا اس نے کہا دوسرا بھی ہے لیکن میں اب ڈبل قیمت لوں گا ساٹھ کچروں پہ سونا لا دو گے اس نے کہا, میں تمہیں دیتا ہوں اس نے سونا اس کو دے دیا تو والدین کی خدمت سے کہاں پہنچ گیا کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن والد کے دعاؤں کی برکت سے اللہ نے رزق میں کتنی برکت ڈالی رزق کتنا وسیع ہوا کہ بادشاہ کے بعد کوئی مالدار انسان تھا تو یہ تھا تو اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا اس لیے والدین بوڑھے ہیں ان کی خدمت کریں یہ انسان نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہیں یہ بوڑھا ہے اس کو کھلاؤں گا دولت کم ہوگی یہ سوچنا چاہیے کہ ان, والدین نے مجھے پالا پوسا جب میں بولنے کے قابل نہیں تھا انہوں نے مجھے کھلایا انہوں نے مجھے تعلیم دی انہوں نے میری شادی کروائی انہوں نے مجھے پاؤں پہ کھڑا کیا انہوں نے مجھے کاروبار لگا کے دیا آج اگر یہ محتاج ہیں, انہیں خدمت کی ضرورت ہے تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے تو عمل جس سے رزق میں برکت ہوگا وہ والدین کی خدمت ہے عمل عمل کہ انسان یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, ہو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے. نبی اکرم سلیہ نے فرمایا اللہم لی صحیح مسلم کی روایت ہے جب بھی کوئی انسان ایمان قبول کرتا مسلمان ہوتا آپ صلاح علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھاتے کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فراہم میرے اوپر رم فرما اے اللہ مجھے ہدایت دے اور اے اللہ مجھے رزق دے. تو چونکہ بہترین رزف دینے والا تو اللہ ہے, خیر رزق اللہ دیتا ہے. اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب الزت کی ذات سے دعا کرے رزف زمین پہ نہیں ہے, آسمان پہ. رزق کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں کبھی ایک فیکٹری میں کبھی دوسری فیکٹری میں کبھی ایک مینیجر ایک, ایک مالدار دوسرے کے پاس قرآن کہتا, رزق وما نے تمہارے رزق کو آسمان میں رکھا رزق ملے گا جب آسمان والے سے تعلق مضبوط ہوگا رزق ملے گا جب آسمان والے سے انسان کے تعلق میں, پختگی آئے گی. اس رزق میں برکت چاہیے انسان اللہ سے دعا کرتا رہے اللہ رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں اللہ اس کے رزب میں بڑی برکت دے گا اور رزق کو میں گا میں آخری سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے دعا میں کیسی طاقت رکھی ہے اور دعا کے ذریعے کیسی آتی ہے حافظ رحمۃ اللہ نے میں محمد بن نصر اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا چار محدث تھے ہر ایک کا نام محمد تھا ایک کا نام تھا محمد بن نصر مرزی ایک کا نام تھا محمد بن حسینا ایک کا نام تھا محمد بن اسا ایک کا نام تھا محمد بن منظر یہ چاروں اپنے دور کے محدس تھے یہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے آپس میں سوچنے لگے کہ ہم حضور کی حدیثیں جمع کرتے وسلم کے جتنے ارشادات ہیں اسے ایک کتاب کی صورت میں جمع کرتے ابھی حدیثیں جمع کرنا انہوں نے شروع کر دی زہر کا وقت قریب ہو گیا انہوں نے کچھ نہ کھایا جب رات کا وقت آنے لگا میں مشورہ کرنے لگے ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں اور اگر ہم کی تلاش میں لگیں گے تو حدیث جمع کرنے کا کام ہم سے رہ جائے گا ایسا کرتے ہیں ایک آدمی کمائے اور باقی آدمی جو ہیں, وہ بیٹھ کر حدیثوں کو لکھنے. نے محمد بن نصر بروزی کا اس کا نام نکلا اس نے ہے میں جاتا ہوں اور تم لوگ حدیث کو لکھو یہ تینوں محتیسین حدیثیں لکھ رہے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھی اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں اگر ہم کھانے پینے کے پیچھے لگے اور دنیا کے پیچھے لگے تو یہ کام ہم سے رہ جائے گا تو ہمارے میں کا انتظام کر تاکہ اس خدمت سے ہم محروم نہ ادھر یہ دعا کر رہے تھے اور ادھر مصر کا بادشاہ احمد بن سویا ہوا احمد بن تلون کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد محمد نام کے چار محتیسین فلاں جگہ پر موجود ہیں اور وہ میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں جاؤ تم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو جیسے خواب میں حضور کو دیکھا ایک دم یہ بادشاہ اڑ گیا اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا مختلف قسم کے کھانے پکاؤ مختلف قسم کے کھانے پکے فوج کے ساتھ اعزاز کے ساتھ یہ کھانوں کو لے کر خود گیا تلاش کرنے لگا علاقے کے لوگ سمجھے کہ بھائی آج کیا ماجرا بادشاہ با, وزارع, بادشاہ کی فوج آ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ اس گھر میں پہنچے جب انہوں نے دی, انہوں نے پوچھا محمد بن نصر کون ہے انہوں نے کہا وہ تو رزق کی تلاش میں باہر نکلے ہیں اس کو تلاش کرو جب تلاش کرنے تو کیا دیکھا وہ مسجد میں ہے. سجدے کی حالت میں اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں تو ایک پیچھے سے آیا اور اسے کندے کے اوپر دی کہا رزق کا انتظام ہو گیا اور بادشاہ خود رزق لے کر آیا ہے تو جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ بادشاہ کو خدمت پہ لگا دیتا ہے. دنیا میں بادشاہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں بادشاہ وقت کھانا لا رہا ہے ایک نئی مختلف قسم کے کھانے لا رہا ہے اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور حضور ان کی خدمت کے لیے اسے نیند سے اٹھا رہے ہیں جب اللہ رزق دیتا ہے تو ہوں دیتا ہے. پھر جب یہ بادشاہ پہنچا اس نے ایک ہزار دینار ان کو دیے اور کہا جب تک تم حدیثیں جمع کرو گے تمہارا کھانا پینا میرے ہوگا اس جگہ کو خرید کر مسجد بنائی اور قریب میں دارالحدیث بنایا کہ یہاں بیٹھ کر تم لوگ جمع کرو تو آخری عمل دعا